بحمد اللہ رب العالمین السلام علیہ وسلم سید انبیاء بن مسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول الله وعلیٰ آلیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی الله وعلیٰ آلیکہ و اصحابکہ یا نور اللہ حضرت مولا علی شیر خدا مشکل کوشہ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ پیاری آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سو بار مجھ پہ درود پاک پڑھے تو جب وہ قیامت میں آئے گا تو اس کے ساتھ ایسا نور ہوگا کہ اگر ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو وہ سب کو حاوی ہو جائے گا سلو حبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی اسلامی اور الحمد رب العالمین پورا ماہ رمضان آپ نے مدنی چینل پر مختلف سلسلے دیکھے اور ہر سلسلے کی اپنی ہی شام تھی اپنی ہی شوقت تھی مگر ان سلسلوں میں ایک منفرد سلسلہ الحمد العالمین روزانہ مغرب کی نماز کے بعد آپ ملاحظہ فرمایا کرتے تھے جس کا نام تھا مثالی معاشرہ جس میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران الحاج حضرت مولانا محمد عمران اتاری دامت برکات مختلف معاشرتی موضوعات پر اپنے خیالات کا اظہار فرمایا کرتے تھے آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیا کرتے تھے اور ان پہلوؤں پر الحمد رب العالمین شرعی طور پر دینی طور پر اخلاقی طور پر کس طرح ہماری رہنمائی کی جاتی تھی ان امور کو آپ نے الحمد للہ کا پورے مہینے ہی ملاحظہ فرمایا پھر کچھ اسلامی بھائیوں کی طرف سے یہ بھی مطالبہ آیا کہ یہ تو وہ سوالات ہیں کہ جو مدنی چینل کے ویورس ہمیں بائی فون یا بائی کال یا بائی ایس ایم ایس کرتے ہیں کچھ اسلامی بھائیوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ ہمیں بھی بلایا جائے ہم بھی قبلہ سے سوالات کریں گے اور ان سوالات پر ان کی آرا بھی لیں گے تو الحمد رب العالمین مختلف اسلامی بھائی آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے انشاءاللہ شاء اللہ ان کے سوالات بھی ہوں گے اور اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران بھی ہمارے درمیان جلوہ فرما ہے حضور کے جوابات ہوں گے ان شاء اللہ ان کے سوالات اور حضرت کے جوابات انشاءاللہ شاء جی اللہ کے سال آپ ہوں گے ان اللہ یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ اگرچہ اطہر بھائی آپ بھی اور میں بھی ہم بھی مدنی چین کے ناظرین کی نمائندگی کرتے رہے اور نگاہ شرح سے سوالات ہم کرتے رہے لیکن ان اسلامی بھائیوں کا ایک جو دعویٰ ہے ایک جو مدعا ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ نے سوالات جو کئے وہ صحیح سوال نہیں کیے آج ہم ہم بتائیں گے کیسے سوال کرتے ہیں اور کیا سوال کرتے ہیں آچر نے یہ بھی ساتھ ہے نگاہ شرا بھی ہے دیکھتے ہیں جو ہے وہ کس طرف محسوس کا رخ ہوتا ہے وہ ان, ان, ان کے سوالات بھی ہوں گے حضور کے جواب بھی ہوں گے اور آخر میں انشاءاللہ جواب بھی ہوں گے شبحان اللہ اور, اور اس کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین کی کال اور میسیجز بھی ہوں گے بڑی پیاری بات کہی تھی آپ نے فرمایا تھا کہ اس ٹائم بھی آ رہے ہیں ان کے سوالات بھی ہوں گے اور جس طرح سے انہوں نے بات چیت اپنی کرنی ہے وہ بھی ہوگی اور میرے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کالس آپ کے آپ کے واٹس اپ کے ٹیلی آپ کی فیڈ بیک ایک مدنی چینل ڈاٹ ٹی وی پر کی ہوئی میل یہ سارے ذرائع کھلے ہوئے الحمد الحمدللہ مدنی چینل کا کال سینٹر اللہ تبار کی رحمت سے کام کر رہا ہے ہم آپ کی کالز کو آپ کے میسجز کو شامل کریں گے اس ٹائم ہم ان کے سوالات بھی ہوں گے نگران شورا جواب بھی دیں گے آپ کی رائے کیا ہے آپ بھی کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی کالز کو ہم کا حصہ ضرور بنائیں گے شہزاد بھائی نے تحادی کے لیے پکارا تھا نگران شرا کو چیلنج جو ہے وہ دیا تھا میں یہ چاہوں گا شہزاد بھائی سے ہی امتدید جی شہزاد بھائی السّلام علیکم وعلیکم السلام عید کا جان مبارک ہو آپ اچھا مثالی معاشرے میں کچھ ایپیسوڈ گائے بگائے کام بھی ہوتا تھا دیکھنے کا موقع ملا دیکھیں میزبان جو ہوتا ہے نا سلمان بھائی وہ عوامی ترجمانی کرتا ہے ٹھیک آپ نے ترجمانی تو کی میں نے جو وہ کلپ میں بھی ٹیزر میں بھی کہا تھا کہ یعنی جیسی ترجمانی عوام کی کرنی چاہیے تھی نا ویسی ترجمانی آئی تھنک سو شاید یہ بھی اگری کریں کہ ویسی ترجمانی ہوئی, نہیں ہوئی نا کیونکہ عوامی عوام کے ذہن میں کچھ کراس کوشچن ہوتے ہیں کچھ ایاس کہ یار یہ پوچھنا چاہیے تھا یہ پوچھنا چاہیے تھا لیکن سلمان بھائی آپ نے نہیں پوچھا سوری ٹو سے تو آپ کو آپ کو پیار ہے بالکل آپ کی رائے کا احترام ہے آج نے پتا چل جائے گا نا آپ نمائندگی کیا کرنے یہ سامنے آ جائے گا اور سیکھ لیں گے کچھ آپ سیکھ لیں گے مدنی چینل یہ بات بھی بتا دیجیے نا کہ الحمد للہ تو فیس ٹو فیس کا سلسلہ الحمد کئی مرتبہ مدنی چینل کی اسکرین کے فیس پر آیا ہے آپ نے بھی دیکھا ہے مگر اس سلسلے کی انفرادیت یہ بھی ہے کہ الحمد یہ فیس ٹو فیس کا سلسلہ پہلی مرتبہ مدری چینل کی تاریخ میں ہم براہ راہ رات سلسلہ دیکھتے رہے مگر یہ براہ راہ سلسلہ ہے جو لائف سلسلہ ہے لائف سوالات لائف جواب جوابات ہیں انشاءاللہ شاء بھائی جی بات کو آگے لیجیے میں چلوں گا السلام علیکم وہ آپ کا پروگرام مثالی معاشرہ جو مغرب کی نماز کے بعد آتا تھا کچھ دیکھنے کا اتفاق ہوا تو آپ نے مثالی معاشرے میں ایک معاشرت جس کا چپٹر ہے اس میں آپ نے ملک کو بھی لیا شہر کو بھی لیا صفائی ستھرائی کو بھی لیا جانوروں کو رشتے داروں کو حقوق کے زوجین کو نکاح کو آپ نے اور بہن بھائیوں کو بھی لیا اسی طرح اخلاقیات پہ آپ نے نرمی کو بھی لیا خوش کلامی کو بھی لیا صبر کو بھی لیا تحمل کو بھی لیا آپ نے مطلب آپ کی شخصیت مطلب ایسی ہے کہ بیان سے باہر ہے کہ یہ اتنے سارے کورس آپ نے کہاں سے کیے ایک تو یہ سوال ذہن میں آتا ہے اور پھر دوسری بات جو نگیٹو پہلو ہے یہ جاتا ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں آپ تنقید ضرور کرتے ہیں تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے جہاں آپ تنقید کرتے ہیں اس کی وہ وجہ تو ہوگی الحمدللہ رب العالمین وسلامۃ والسلام ولا سید الب سلیم پہلے ایک سوال میں کر دوں تاکہ میں میرا بھی کلاؤڈ کلیئر ہو جائے آپ سب الگ الگ ہیں یا آپ کا کوئی ایک لیڈر ہے اور اس کی آواز آپ سب کی آواز ہے نہیں ویسے تو ایسا کوئی ڈسائڈیڈ نہیں ہے آپ سب انڈیویجل ہیں نا انڈیویجل ہے اور ہم ظاہر عوامی ترجمان کر رہے ہیں تو سبھی مطلب عوام کے موقف سے ان سب کا اتفاق ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے یہی ہے نا اس وجہ سے تو نہیں ہے مگر ڈیوائڈیڈ بھی نہیں ہے لیکن ہم نے ڈیسائڈ کرنے کی آلریڈی کوشش کر دی ہے کہ لاجواب ہو جائے گی ہمارے پاس بھی اپنے حقوق محفوظ ہے ظاہر سی بات حقوق بہت جو ہوتا ہے کتاب کے اوپر لکھا ہمارے بھائی نے پہلے تو اپنے نے حوصلہ کی میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں اور ظاہر اس کے لیے کورس کی تو کوئی نہیں ہوتا ایسا نہ میں نے کوئی ایسا کورس کیا ہے بس زندگی کے باعث مشاہدات اور تجربات ہیں اور ایک بہت ہی جہاں دیدہ شخصیت کی بارگاہ میں چونکہ حاضری کی فادت نصیب ہوتی جی ہو ہے وہاں رہ کر بھی بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں کیا بات, بات؟ ال رہی بات تنقیدی پہلو کی تو آپ کا سوال اگر واضح ہو جائے کیونکہ آپ نے جس طرح عنوان گنتی گروا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بہت سارے سلسلے جی جی جزوی یا کلی یا سرسلی طور پر کچھ بھی ملاحظہ کیے ہوں گے تو اگر کوئی پرٹیکولر سوال ہو جانا کہ بس اس جگہ پر آپ نے فنا چیز کی تو یہ تنقید کہلاتی ہے کیونکہ آپ کا جملہ تنقید اس کی بھی تنقید کی ضرورت ہے اور وہ واقعی تنقید ہی ہے اس کا فیصلہ پھر ہم لیتے رہیں گے سوال یہ کہ اس سے پہلے میں نے پوچھ لیا تھا اس لیے بھی پوچھ لیا کہ آپ سب ایک ہیں یا الگ الگ ہیں تاکہ یہ فورم بھی تو اس کو طے کرے نا کہ یا آپ نے جو کوشچن اٹھایا ہے وہ بھی ریلیونٹ ہے یا نہیں ہے ابھی ایک مطلب کہ سوال نہ بنتا ہو تو پھر وہ آدمی آگے بڑھ جائے گا آپ اکیلے ہیں یا آپ تین ہیں یہ بھی سوال بنتا ہے نہیں آپ نے آپ نے اسٹارٹ میں ہی ان کو ہدف پہ لے لیا نا سلمان بھائی کو کہ ان کو تو آپ نے خود ہی اپنے پارٹی اگینسٹ لے لیا اور آپ نے اپنی ابتدائی میں کہہ دیا کہ بھائی آپ بھی خبردار رہیے گا آپ سے بھی سوال کی ہوئی انہوں نے نمائندگی صحیح نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی اتر بھائی کا تو اتنا شاید وہ بھی ایز اے سیمی ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے تھے یوں کہیں جیسے کو ہوسٹ ہوتا ہے ایز کو ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے تھے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی کچھ نہ کچھ ماہرانا رائے یہ بھی کہیں نہ کہیں اظہار فرماتے رہے سوال کرتے رہے تو ہم سب حاضر ہیں پورا ماہ اچلا کے بعد اب یہ کہ آپ کے ذہنوں میں جو سوالات کرے تو فی الحال تو یہ ایک سوال پورا ہو جائے گا کا آپ نے معاشرت سے میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ اس میں ایک بہت بڑا ایک سبجیکٹ ہے پچہتر ہے تو اس میں یہ نکلتا ہے پہلے تعلیم تعلیم پر آپ کی میں نے ایک بات سن رہا تھا تو آپ نے اس میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ دینی تعلیم دینی تعلیمی اداروں میں اور دنیاوی تعلیمی اداروں میں آپ کو زیادہ تر دنیاوی تعلیمی اداروں میں خرابیاں محسوس ہوں گی وہاں اسٹوڈینٹ جو ہیں وہ ٹیچر کی رسپیکٹ نہیں کرتا لیکن اس کے برعکس مذہبی تعلیم میں ایسا نہیں ہے تو آپ نے مطلب مجھے ایسا لگا کہ آپ نے اس چیز کو ہٹ کیا ایک دنیاوی تعلیم کو کہ وہاں واقعی تربیت کا فقدان ہے تو آپ کے ذہن میں کیا ایسا کہ آپ نے کسی ایک بات کو کہ کسی اگر دنیاوی تعلیم میں جسے سپوز کوئی ایک ایسی اگزامپل تھی کہ استاد کو ٹیچر نے مارا تو اب وہاں پر اس اس استاد مطلب اسٹوڈینٹ نے مارا اس اسٹوڈینٹ کی غلطی ہے نا وہاں تو اس کی تربیت کی ہے یہ تو نہیں آپ پورے تعلیمی نظام کو ہی خراب کریں گے پورے تعلیمی نظام میں مطلب تربیت کا فقدان ہے یہ تو نہیں کہیں گے آپ نے اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا میری اگر آپ نے گفتگو کو توجہ سننی ہو تو میں نے یہ بھی شاید عرض کیا تھا کہ میں ہنڈریڈ پرسینٹ بات نہیں کرتا ہوں جہاں غلطیاں ہیں وہاں غلطیاں ہیں اور جہاں درست ہے جہاں اچھا ہے وہاں اچھا ہے ڈائریکٹر آپ ہی تھے سوئچنگ بھی کر رہے تھے آپ پیچھے اکبر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی شاید مطلب دیں گے منا چلیں گے وہ ناظرین جو ہمارے ساتھ ہوں وہ بھی شاید اندوز کریں گے تو ہنڈریڈ پر تو کبھی بھی بات نہیں کی جاتی بات چل رہی تھی باہر بد اخلاقیوں کی سڑکوں پر بد اخلاقیاں ہوتی ہیں ون ویلنگ ہوتی ہے اور حقوق عامہ اور حقوق اباط و تلف کیے جاتے ہیں اس عنوان پر جو ہمارے بات چل رہی تھی اس سے متعلق جو عنوانات پر چل رہی تھی اس پر میں نے ارض کی تھی کہ سڑکوں پر اس طرح کا حلہ گلہ کرنے والے اور انداز اختیار کرنے والوں کی ایک تعداد وہ ہوتی ہے جو کالج اور یونیورسٹی سے اسکولوں سے بلونگ کرتی ہے نہ کہ دینی مداری سے کرتی ہے اگر آپ درستی لانا چاہتے ہیں معاشرہ مثالی معاشرے پر بات چل رہی تھی تو ہماری کالج اور یونیورسٹی جو اسکول کے اندر جو اس ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس ٹاپک کے اوپر پراپرلی گائیڈ کریں اور اسٹوڈنٹ کو پراپرلی ان کو مائنڈ بنائیں کیونکہ کروڑوں نوجوان وہاں پڑھ رہے ہیں اب کے دینی مدارس میں نہیں پڑھ رہے اور جو بات اگر میں نے کہی ہے کہ وہاں پر استاد کی تعظیم زیادہ کی جاتی ہے دینی مدارس میں اور اسکول کالج یونیورسٹی میں کم کی جاتی تو اس پر میرے ساتھ ایک ٹیچر تھے ٹیچر تھے اور وہ کورسز وغیرہ کراتے ہیں اور اسی فیل کے ایکسپرٹ تھے انہوں نے چیزوں کو کیا جہاں یہ سی بات ہے تو مطلب بات آپ کو غلط کہاں لگی ہے بات دیکھیں اگر کوئی پہلو غلط ہے اس کو اگر آئیڈینٹیفائی کیا جائے تو اس کو تنقید کا نام دیں اگر تنقید برائے تعمیر ہے اور تنقید پراپرلی ہے اور غلط تنقید نہیں ہو رہی ہے صحیح تنقید ہو رہی ہے کہ بھائی آپ نے یہ چیز جو ہے وہ مطلب غلط ہے اگر ایک کپڑے کے اوپر داغ لگائے اور میں کہتا ہوں یار آپ کے کپڑے پر داغ لگا ہوا ہے اور اس کو تنقید کا نام دے یا میرے داغ کی نشاندہی کا نام دے وہ تو, تو اس کی سواب دی کے اوپر ہے نا اس میں کیا آپ نے جیسے یہ کہہ رہے کہ تنقید کی ہے تو کیا تنقید کے بعد کیا آپ کا اپنا کوئی ایسا کام ہے جو آپ اس چیز پر کام کرتے ہوں تعلیم پر یا ٹیچرس پر یا اسٹوڈینٹس پر اس پر اس کو ہاتھ سر فرید نے اس کو بھی لیا تھا سر فرید اگر بہتر ہوتا تو آج بھی ہوتے ہیں سر فرید نے اس کو بھی لیا تھا یہ کیا دعوت ہے تو ہم نے کہا تھا کہ ہاں ہمارے پورا ایک شعبہ تعلیم ہے اور ہمارے مبلغین اس طرح کوالیفائیڈ ہیں اور ہمارے علماء ہیں مفتیان گھرام ہیں اگر اس طرح تعلیمی اداروں کو دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم پر کسی بھی طرح کی اس طرح کی رانومائی کی اور تربیت کی حاجت ہے تو انشاءاللہ کریں گے آپ کے جو یہ تعلیمی ادارے ہیں جیسے دعوت اسلامی کے جامعات ہیں اور ابھی الحمدللہ یونیورسٹیز وغیرہ بھی ہوں گی تو اس میں کیا آپ کا کیا ایسا نظام نہیں ہے جو باہر کالجز وغیرہ میں دو طرح تیجر تیجر سے میں آئی سب کی بات کو لے کر گا دو طرح سے اس اسلامی اس جہج پر کام کر رہی ہے ایک تو وہ تعلیمی ادارے الحمد رب العالمین جو معاشرے میں پہلے سے موجود ہیں اور ان میں ہم الحمد جا کر نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی ترکیب بناتے ہیں کراچی سے لے کر خیبر تک اور پاکستان سے لے کر الحمد للہ یو کے تک کے کئی تعلیمی اداروں میں دعوت اسلامی کا مدنی کام ہے وہاں کے کالج اور یونیورسٹیز میں باقاعدہ ایک نیٹ ورک ہمارا بنا ہوا ہے مدنی کاموں کی صورتیں ہیں انفرادی کوشش سے لے کر وہاں سے ہفتہ وار اجتماع کے لیے بسز تک چلانے کا اہتمام ہے وہاں سے مدر قافلوں کے سفر کا اہتمام ہے اجتماعات میلاد کا اہتمام ہے تو یہ تو تعلیمی اداروں میں کام ہو رہا ہے ایک یہ نہج ہے اور اللہ کی رحمت سے بتدریج اس میں اضافہ ہی تو ہوتا چلا جا رہا ہے اور دوسری طرف دعوت اسلامی جس اور نہج پر کام کر رہی وہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی نے الحمدللہ رب العالمین تعلیمی میدان میں اپنے ادارے قائم کیے ہیں جس کا ذکر قبلان الحمد اپنے سلسلوں میں بھی فرمایا کہ دارالمدینہ اسلامک اسکولنگ سسٹم اور اللہ کی رحمت سے یہی برتدری دارالمدینہ کالجز پھر اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ اللہ وجل وہ دن بھی دور نہیں ہے رب کی رحمت سے انشاءاللہ اللہ کہ دارالمدینہ یونیورسٹی ہوئی انشاءاللہ شاء اللہ اد وجل آپ دیکھیں گے امیرا وہاں بیٹھ کے سلسلے کر رہے ہوں گے ان ماشاء تو ایک چیز یہ معلوم کرنی تھی کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ ہم لوگ یہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں تو جو ایک بڑا نام ہے یونیورسٹی کا مثال کے طور پر کچھ بھی ہے اور ایک آپ کی یونیورسٹی دونوں کے کیلیبر کیا ہوگا دونوں کے اسٹڈی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ شاء اللہ حید اجل یونیورسٹی کھل جائے گی تو آپ کو اس کے کیلیبر کا بھی آئیڈیا ہو جائے گا انشاءاللہ شاء کہ کسی بھی معاملے میں انشاءاللہ پروفیشنلی آپ اسے پیچھے نہیں پائیں گے اللہ کی رحمت سے اس میں جو ڈگریز دی جائیں گی وہ انشاءاللہ شاء اللہ ایچ سی سی کی ریکوائرمنٹ کے مطابق دی جائیں گی ان شاء وائڈ ریکومینڈیڈ ہوں گی ان شاء یہاں میں ایک بات کہوں ادب کی اور جس طرح یہ بات کی الحمد اللہ سا بالخصوص جامد المدینہ کو لے لیں آپ المدینہ دعوت اسلامی کا ایک ادارہ ہے جس میں علم دین باقاعدہ پراپر طور پر پڑھایا جاتا ہے سکھایا جاتا ہے عالم جو بنایا جاتا ہے اس کے طلباء اپنے اساتذہ کا ادب اتنا کرتے ہیں کہ شاید اگر میں یہ کہوں کہ کسی کالج یا یونیورسٹی کے جو ہے وہ لوگوں کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا بات غلط نہیں ہوگی کیونکہ میں اس سے بلانگ بھی کرتا ہوں جو مشاہدات نے ہم نے دیکھے ہیں ہمارا جو فارغ ہو جاتا ہے یعنی جس کو ڈگری جو ہے وہ مل جاتی ہے وہ اسلامی بھائی فارغ التحصیل ہونے کے بعد ڈگری ملنے کے بعد معاشرے میں اپنا ایک سٹیٹس اور اپنا مقام و مرتبہ دیکھنے کے بعد بھی اپنے ساتھ کے ہاتھ چونتا ہے اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا استاد جو ہے وہ جا رہا ہے اور استاد نے جوتا پکڑا ہوا ہے وہ استاد کا جوتا جو ہے وہ پکڑ لے گا ساتھ لے گا اچھا اس کو نہیں جانا یہ اوپر آ رہا ہے چیڑنے چڑھ کے اوپر آ دیکھا استاد آپ جا رہے ہیں جوتا پکڑ کے ساتھ میں جائے گا جوتا سامنے آگے رکھے گا استاد کو پہنائے گا الحمدللہ یہ ایک ایسے امیر رسمت کا ایک ایسا فیضان ہے داود اسلامی کے مذری ماحول کی بہار ہے جو ہم یہاں دیکھنے کو ملتی ہے مطلب آپ کے یہاں امتحانات ہوتے ہیں جی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں رینجرز اور پولیس اچھا تھوڑا سا میں یہاں سے کرنا چاہوں گا ہم بیٹھے ہیں سلسلہ فیس ٹو فیس کے اندر اور ہم نے جو کوشچن کر تھے وہ ان چیزوں پہ تھے جن پہ ہمیں اعتراض تھا یا وہاں پر ہمیں کو کرنے سے اب ہماری جو ڈائریکشن ہے وہ تھوڑی سی چینج ہو گئی ہے ایک ڈسکشن ہمارا چینج ہو رہا ہے تو میں چاہوں گا اگر ہم اپنے پوائنٹ پہ واپس آ جائیں اور جو اس پہ ہم سوالات کریں جیسے, جیسے کہ ایکزیکٹلی کیونکہ اب مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری گفتگو جو ہے وہ تو آپ کو تیاری کر کرنا چاہیے تھا نہیں الحمد للہ ہم تیار ہے اور سوالات بھی تیار ہے دس پندرہ جاتا ہوں آپ کی معاشرے سے ظاہر ایک دکاندار ہوتا ہے نا اپنے مال کی دو تعریف کرتا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ جیسے دعوت اسلامی والے ہیں تو عمران بھائی سوری ٹو سے لیکن آپ ہے نا یعنی دعوت اسلامی کے مدارس جامعات اس کی فیور میں ہوتے ہیں ہونا بھی چاہیے صرف جامع دائیں غلط فہمی آپ کی میں نے وہاں پر جو بیان کیا ہے وہ تمام عشقان رسول کے جو دینی جامعات ہیں میں نے سب کی فیور کی جی جی مدارس کی بات کر رہا ہوں نوٹ اونلی دعوت جی جی ٹھیک ہے اس کو ایڈ کر لیں لیکن ہے نا کیا آپ اس طرح نہیں کر سکتے کہ جیسے آپ نے کہا کہ نا دعوت اسلامی مدارس میں اس طرح جامعات میں اس طرح کی نا تربیت ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ تو آپ تھوڑا سا پھر نا دوسری جو تعلیمی ادارے جیسے یونیورسٹیز ہیں کالجز ہیں, ہیں اس کے تھوڑا سا وہ اینٹ ہی جاتے ہیں نا تو کیا ہم اس طرح نہیں کر سکتے یا اس طرح کی بات نہیں کر سکتے کہ ہے نا آپ وہاں پر اگر تربیت کا فقدان ہے تو وہاں پر ایسے لوگ پیدا کیے جائیں یا ان کو ایسے مشورے دیے جائیں کہ وہاں پر تربیت کا فقدان ختم ہو یہ تو بالکل ڈینائی کر دیا جائے آپ اگر سلمان مطلب بھائی کی جگہ اس ٹائم پر ہوتے تب یہ سوال کرتے ہیں میرے سے آف کورس تو وہ تو سوال ہوا تھا اس ٹائم پر میں جواب دے چکا تھا اس سر فرید نے خود ہی سوال کیا تھا اسی طرح کا کہ بھائی دعوت اسلام ان جگہوں کے لیے کیا کر سکتی ہے ادھر بہتری کے لیے کیا کر سکتے ہیں الحمد میں نے اس اس ٹائم اس کا جواب دیا تھا سوال تو ریلیونٹ سوال تو ریلیونٹ کیونکہ جو سلسلہ آپ نے دیکھا ہے جس سلسلے کے اندر آپ چونکہ مجھے یاد رہے گا تو میں آپ کو ارض کر دوں گا کہ آپ نے وہ سلسلہ دیکھا نہیں ہوگا میں نے آپ پوری بہت خیال سے سوال کریں گے اچھا تھوڑا سرسری طور پر اگر بیان ہو جائے ہماری میں وہ جواب میں ان کو الحمد اللہ کر چکا ہوں کہ دعوت اسلامی کا اپنا ایک انداز ہے اور ہمارے مبلکین جو پڑھتے ہیں ان کالج یونیورسٹیز کے اندر بولے ڈیویژل پڑھتے ہیں جو کچھ بھی کرتے ہیں ان کا مدنی مشورے کرتے ہیں پورا ایک شعبہ بنا ہی اس لیے شعبہ تعلیم کا کہ جو تعلیمی اداروں میں جو عاشقان رسول پڑھ رہے ہوتے ہیں انہیں مدنی ذہن دیا جائے وہ مدنی ماحول بنایا جائے درس و بیان کیا جائے تاکہ ہم یہ نہیں کہ صرف ہم کریٹیسائز پالیسی پر عمل کرتے ہیں تنقید کے ہم معاشرے کی درستی پر یقین رکھتے ہیں اگر ہم کہتے ہیں کہ کچرا ہے تو کچرے ہٹانے والوں میں بھی ہم کو آپ کو ہم نظر آئیں گے ہم نے کہا ہے کہ مقدس اورات کی تعظیم کرنی چاہیے بیچ بھی نہیں کریں تو ہم نے ڈبے بھی بنوائے اور ہم نے شعبہ بھی بنایا ہے کہ ہمارے اسلام ہے ان کو رکھتے بھی اٹھاتے بھی ہیں کو ٹھنڈا بھی کر دیں دعوت اسلامی الحمدللہ للہ ربی العالمی جو کہتی ہے نا اس سے کرنے پر بھی یقین رکھتی ہے اگر ہمارا فیس ٹو فیس دعود اسلامی ہے تو پھر میں دعوت اسلامی کے لیے اپنا ذہن دوسری طرف لے کے جاؤں اور ہمارا فیس ٹو فیس اسلام مثالی معاشرہ ہے تو پھر میں میں سارے معاشرے کو فوکس کروں جیسا آپ لوگ ہیں آپ کی تیاری لگتی ہے مجھے یہ ہوتی ہے شہزاد بھائی باپ مجھے باپ آپ کی تیاری نہیں لگ رہی ہے اس لیے یہ کٹے گا نہیں جی بات کرنا آسان ہے سلسلہ کرنا مشکل ہوتا ہے صاحب آپ کیا کہیں گے آپ بتائیں جی بالکل جو ایک ٹاپک ہے جس پہ جب میں سویٹنگ کر رہا تھا تو اس وقت ایک ہمارا ٹاپک چل رہا تھا مثالی میاں بیوی اور اس وقت ہم سن بھی رہے تھے اور ہم جب نگرانے شورا ایک آئیڈیالسٹک ایک ریلیشن شپ کی بات کر رہے تھے تو ہم لوگ جتنے لوگ پی سی آر ویسے ہم سب یہ سوچ رہے تھے کہ ایسا کہاں ہوتا ہے تو جیسے آپ نے بیان کیا کہ بیوی بی کو بڑے عزت سے تعظیم کے ساتھ اگر شوہر جیسے گھر آتا ہے تو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور اس طرح اب دیکھیں فرینکنیس کا زمانہ ہے اب جی بی بیوی کے اندر ایک دوستی کا ریلیشن ہوتا ہے اور وہ جو پرانے زمانے میں نام بھی نہیں لیا کرتی تھیں اور اب یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں ماشاء تھوڑا تبدیل ہو گیا ہے اب آپ کس دور کی بات کر رہے ہیں میں نے کس دور کی بات نہیں کی تھی بلکہ کیا میں شارٹ جواب دو بہت شارٹ آپ نے وہ ہم پڑھتے رہتے تھے کہ سوال میں ہی جواب چھپا رہتا ہے اگر سوال پر غور کر تو جواب نکل آتا ہے آپ نے اپنے سوال کے اسٹارٹ میں بہت انگلش کا ایک ورڈ یوز کیا لگتے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے مطلب آئیڈیلی کسی بھی چیز کو ایسا ہونا چاہیے بہترین ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ یار عمران بڑی آئیڈیلسٹک بات کر رہا ہے جب بات آئیڈلسٹک کی تھی تو لانا تو وہی ہے چیزوں یا نہ ہو مگر ریئلسٹک نہیں تھی نا نہیں آئیڈیلسٹک کو ہی تو ریئلسٹک کی طرف آپ کو لانا پڑے گا اب لائے گئے چلے اب یہ ایک سوال کا تو وہاں جواب دیے جا رہے تھے کہ لائے کیسے اور علم تھا وہاں ہم نے کتابوں کے حوالے دیے ریال علوم کے حوالے دیے بغیر متعلق وہاں میں نے سائڈ فرین پر گفتگو کی یہاں سائڈ فرین کا کام ہی کوئی نہیں ہے میں نے یہاں تک کہا تھا کہ ایک موبائل کا کیا تھا کہ اگر مجھے کوئی سائڈ فرین بننے کا تو مجھے تو ایک ہفتہ چاہیے ذریعے اس کی تربیت کرنے میں کہ شادی سے پہلے اس کو کیا بتانا ہے بیوی بی کو بیوی بی کے کیا معاملات ہوتے ہیں حقوق کے حقوق کے کیا ہوتا ہے نا کیا ہوتا ہے اگر بیوی بی کے ماں باپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو تو کیا ہوگا تمہارے ماں باپ کا مسئلہ ہو تو کیا ہوگا بھائی بہن کے ساتھ معاملہ ہوگا تو کیا ہوگا کرائے کا گھر ہے تو کیسے رہو گے اپنا گھر ہے تو کیسے رہوگے انفرادی رہتے تو کیسے رہو گے اگر مطلب فیملی کے ساتھ رہتے تو کیسے رہو گے وہ ساری چیزوں کو ایک ہفتہ دے تو خالی سمجھانی پڑے گی تو میں نے یہی عرض کی تھی اس وقت بھی کہ اصل ہمارے تربیت آپ پورا مثالی معاشرے کا اگر آپ جائزہ لیں گے نا تو اور اس کا ایک لفظ نکالیں گے وہ یہ ہوگا کہ ہمارے معاشرے کو تربیت کیا اللہ وقت تو تربیت کہاں ہوگی یہ سوال ہے تربیت جہاں پر ہماری جنریشن جا رہی ہے کالج یونیورسٹی میں ٹھیک ہے یا تو وہاں پر تربیت کا کوئی پراپر نظام ایکٹیویٹ کریں ٹھیک ہے یا پھر جس جگہ تربیت ہو رہی ہے وہاں پر اس قوم کو لے کر آئیں کہ یہاں آ تربیت سیکھو بغیر تربیت کے کوئی سوسائٹی آئیڈیل سوسائٹی نہیں بن سکتی مثالی ماشاء نہیں بن سکتا یعنی شاید میں کہوں کہ ہم پورا ہی سلسلہ کرتے کرتے ہم فائنل اسی پر لائے ہیں بلکہ یہ دیکھ لیا جائے کہ ہم نے زندگی کے اتنے گوشوں میں اتنے شعبوں میں ہم نے اپنی زندگی کا شاخیں ڈالی ہوئی ہیں لیکن ہماری تربیت کس شعبے میں آپ کو الٹیمیٹلی جو نتیجہ ملے گا یہ ملے گا کہ ہماری تربیت ہے انہی کا جو ٹاپک ہے اس پہ تھوڑا سا جو ہے نا مطلب آگے جاؤں گا آپ نے کہا تھا کہ بیوی اگر کوئی کھانے کے اندر کوئی ذائقے میں چینجنگ آ جاتی ہے یا کچھ نا مطلب آگے پیچھے ہو جاتا ہے معاملہ تو شوہر کو صبر کرنا چاہیے صبر نہیں چینج کر لینا چاہیے واٹ ڈو یو مین فار سبر اگر مثال کا میں بتا رہا ہوں اگر چھوٹے کا گوشت میں کھاتا ہوں کسی کے گھر میں کوئی چھوٹے کا اس کی زندگی اٹھارہ انیس سال بڑے کا گوشت کھاتے کرتے گزر گئی اور شور چھوٹے کا گوشت کھا رہا تھا اکیس بائیس سال سے شور کو چینج کر لینا چاہیے حرج کیا ہے حاجی صاحب کیا بات کر رہے ہیں میں جو بولا وہی بات کر رہا ہوں <laughs> <laughs> کیا بات کر رہا ہوں میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں اب میرا سوال بھی تو سنے نا حرج کیا ہے چلے تھوڑا سا بندہ اس کی نہیں ہوتی سیلف ریسپیکٹ وہ کیا کے لیے ہے یہ بات یہ بات آپ جو نا بالکل مطلب آپ جو ہے نا ایک مرد کو ڈاؤن ٹو ارتھ لے کر آ رہے ہیں ڈاؤن بالکل اس طریقے سے اگر آپ کی عزت کروں گا تو میں ڈاؤن ٹو ارتھ چلا جاؤں گا کہہ رہے ہیں یہ جو ان کے لیے کہہ رہے ہیں جو اچھی نیک بیویاں ہیں نہیں تو میں تو شریعت کے بارے میں یہ تو اگر یہ تو اگر گوئی تبدیل تو تو کل پتہ نہیں کیا کیا چیز تبدیل کرنے مثال دی ہے کہ اگر آنے والی کی اگر طبیعت میں ذائقہ وہ ہے تو ہمیشہ مرد یہی کیوں چاہے کہ میرے ذائقے کے مطابق وہ اپنا انداز تبدیل کرے یہ چاہنے میں کیا حرج ہے کہ یار اس کے ذائقے کے مطابق میں بھی تھوڑا اپنا انداز تبدیل کر لوں حرج کیا ہے میں ہی پوچھ رہا ہوں ایک میں جب آپ لوگ خود ہی اس بات کو جانتے ہیں آئی تھنک کہ آپ سب میرڈ ہیں آپ نہیں یہ آپ کا شاید چلو اچھا تربیت ہو رہی ہوگی ٹھیک ہے نہیں نہیں تربیت کا بھی سلسلہ ہوتا ہے نا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس بات کے قائل ہیں کہ گھر میچل انڈرسٹینڈنگ سے چلے گا اگر آپ قائل ہیں کچھ انڈرسٹینڈنگ میں کروں گا کچھ انڈرسٹینڈنگ وہ کرے گی جب میچور انڈرسٹینڈنگ سے چلے گا تو کچھ خواہشات کا احترام وہ کرے گی آپ کی اور آپ کو اس کی کچھ خواہشات کا احترام کرنا ہے کیا آ رہے ہیں آدتیں گی عادتیں نہیں بھی گڑتی بھائی بندہ اگر صحیح ہونا تو بیوی بی کی عادتیں کیوں بھی گڑ جائیں گی ہماری اپنی عادتیں صحیح ہوں گی تو اس کی بھی عادتیں صحیح ہو جائیں گی حدیث پاک میں جب یہ مضمون موجود ہے کہ بیوی بی کو پانی پلانے میں بھی تم کو سواب ملتا ہے سہاگ بندہ اچھا جب یہ حدیث پاک میں مضمون موجود ہے ہر تر جگر میں اجر ہے بندہ تو کیا اس کی دل جوئی یا اس کی خوشی کا خیال رکھنا کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے گھر کو امن کا گہوارا بنائے گا کیونکہ اس کو کتنا بریف کروں میں کیونکہ اگر ہم اوور جرنلی دیکھیں نا میجورٹی دیکھیں تو ہماری جو, جو مشرقی سوسائٹی ہے جو میں مشرقی سوسائٹی کہلائے گیا کہ ہم ویسٹرن کلچر کی اس میں ڈسکس نہیں کرتے ہم اپنا مشرقی معاشرہ برے سگی جو مطلب پاکستان لے لیں ہند لے لیں بنگلہ دیش لے لیں اس طرح کے دیگر کنٹریز ہیں ان کو تو اس میں میجورٹی بلکہ بھاری میجورٹی عورت ہی مرد کی خواہشات کے مطابق خود کو ڈھالتی چلی آ رہی ہے میجورٹی کی بات کر رہا ہوں اس سوسائٹی کے اندر جس میں ہمارے گھر بھی شامل ہوں گے اگر کہیں پر ہم اپنا یہ مائنڈ بناتے ہیں کہ ہمیں بھی اس کی جیسے ہم نے کہا کہ بھائی اگر اس نے دن رات کھانا پکا کر شہری تیار کر کر یہ افطار تیار کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اور آپ کھا کر صرف اس کو اتنا کہہ دیں جزاک اللہ آپ کا شکریہ آپ نے کھانا تیار کیا تو کیا اس سے ہم ڈاؤن ٹو ارتھ چلے جائیں گے اس کی ڈیوٹی ہے عمران بھائی نہیں اس کی ڈیوٹی ہے نا جی اس کی ڈیوٹی ہے تو کیا اس ڈیوٹی اس نے اپنی ڈیوٹی صحیح ادا کی تو کیا آپ کا یہ کہنا اس کی ڈیوٹی میں اور ڈیوٹی پیدا نہیں کر سکتا سبحان اللہ بات تو زبردست کیا آپ نے اور یہ تو اس سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ سائیں مہینوں کا ساتھ دے رہے ہیں آج مدنی چینل پہ بہت ساری نہیں دیکھیں یہاں بھی میں آپ کی غلط فہمی دور کر دوں بات ساتھ دینے کی نہیں ہے اگر آپ بات کسی اور پوائنٹ آف ویو پہ کرتے میرا جو انتیس رمضان مبارک کا جو سلسلہ ہوا ہے اس میں تو میں نے کور ہی مڈل کلاس مرد کو کیا ایسی بات اس پہ بھی اولڈ ٹو آلڈ آپ اولڈ ٹو آل وہ سلسلہ دیکھ مجھے رب کریم کی رحمت سے اس سلسلے کا اتنا اچھا فیڈ بیک ملا ہے میں کہتا ہوں کروڑوں گھروں کو ہم نے ریپرزینٹ کیا ہے اور وہاں پر صرف ہم نے یہ نہیں کیا کہ ہم نے اسلامی بہنوں کو یا فیملی کو ہم نے ان کو مطلب کہ ان کو آ, نیچے دکھایا ہے ایک انڈرسٹینڈنگ ہے لیکن چونکہ وہ آدمی گھر کا جو ہے وہ دبتا ہے اس کو دبانا نہیں آپ جیسا سوال کریں گے اس کے مطابق جواب آئے گا نا اگر یہی تھا کہ ہمارے یہاں تھوڑی سی اگر ہم اپنی بچوں کی امی کو عزت دے دیں تو ایک جملہ آتا ہے جوڑوں کا غلام ہو گیا بیوی بی کا غلام ہو گیا غلامی کس کون سی غلامی ہوتی ہے غلامی کہاں سے آ گئی ہے یہ غلامی نہیں ہوتی اگر آپ اس کے لیے کوئی اخلاقی طور پر کو کام کرتے ہیں میں آپ کو یہ ارتھ کروں سرکاری مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا اپنے گھر میں کیا گھر والے کام نہیں کیے جو ہم مرد کر سکتے ہیں اللہ اکبر کیا آپ نے اپنے گھر کے اندر وہ کام نہیں کیے جو آج ہمارے یہاں ڈاؤن ٹو ارتھ کی مینٹلٹی رکھنے والے مردوں سے کب تصور ہے کہ وہ یہ کام کریں گے بتائیے دیکھیں ہمارے لیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیرت سے بن کر کس کی سیرت ہے اللہ اکبر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم گھر کے کام کاج میں اپنا حصہ ملایا کرتے تھے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جب نبی پاک کے سیرت سامنے آ جائے گی تو کوئی بھی آرگومنٹ تو نہیں نہ رہتا بات؟ اگر ہم واقعی مثالی معاشرہ چاہتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالی سلم گھر میں کیسے رہتے تھے خالی وہ پڑھنے ہم ایسے گھر میں رہ سوال کا جواب یوں آتے ہر بندہ لاجواب ہوتا ہے آپ کی آپ کی آنکھیں بتا رہے ہیں کہ اب آپ کے پاس بولنے کے لیے بات نہیں ہے سوال کے بات بات میں کوئی نہیں ہے کیا بولیں گے اس سوال پر آپ لاجواب ہو گئے نہیں نہیں میں آپ کو یہ عرض کر دوں میں لاجواب کرنے کے لیے آپ کو نہیں آیا یہ تو میں کہہ رہا ہوں نہیں میم لاجواب کرنے کے لیے نہیں آیا نہ آپ مجھے لاجواب کرنے کا سوچیں ٹھیک ہے نا یہ نہیں کیوں جب ہمارا ایک دوسرے کو لاجواب کرنا نہیں ہے ہم آپ کے ذہنوں میں ہونے والے جو بھی سوالات ہیں وہ کریں اگر میں اب بھی آپ کو بڑے فرار گیری سے کہتا ہوں اگر آپ کی کوئی گفتگو سے یہ ریلائز ہوتا ہے یا مندی چینل کی ناظرین کی کال سے یہ ریلائز ہو جاتا ہے کہ مجھے وہاں پر بات کرنے میں نے مسٹیک کی ہے انشاءاللہ شاء تعالیٰ میں برائے راست اس وقت بیٹھے بیٹھے اپنی گفتگو سے رجوع کرتا ہوں کال کچھ لے لیں جی آپ کی بات کرتے ہیں ناظرین کا کہہ رہے جی کال شامل کر لیں محمد ناصر اختاری خوشداری برکاتی کابیناتھ کوئٹہ سے ماشاء اللہ کیا پیارا سلسلہ ابھی ہتھوار شروع ہو گیا اور جو اسلامیہ سوالات کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں ماشاء اللہ خوش کہ وہ نگران شعرا کی صحبت میں بیٹھے اور میں تو یہی عرض کروں گا اہم سا ہو تو اللہ آئے جن سے آپ سوال کرنے کے لیے بیٹھے ہوں گے جی مزید مرحبا نگران کی آمد مرحبا نگران شدہ ہمارے اختار امیر علیہ سنت کے شیر ہیں اور انشاءاللہ فیس ٹو فیس میں یہ ان اسلامی بھائیوں کو فیس ٹو فیس جواب دیں گے اور شریعت کے مطابق جواب دیں گے ہماری دعائیں نگرانی شدہ کے ساتھ ہیں اللہ خوب عطا فرمائیں السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ ہو گئے اور اور پہلے سے وہ مرید ہی کیا جو پیر کی گڑبل یوز پہ ایسے مرید پر جو پیر کی گڑبل یوز نہ کرے گھر ہوتا ہے میرے پیچھے میرے پیر کا بول کے آدمی آگے بڑھتا ہے پیر کی گڈویل یوز نہیں کرے گا پیر کا نام یوز نہیں کرے تو کس کا نام یوز کرے گا میں تو پیر کا نام استعمال کر کے جنت میں جاؤں ریاض کھدری کا مرید ہوں ایک مجھ سے سوال کیوں نکال میرا پیر گیس کا دری ہے مجھ سے چھوڑ دو کیا پتا پیر صاحب کا نام لو مجھے قبر کے فرشتے کیا میرے لیے نردی پیدا کر دیں پیر کا نام تو میں یہاں بھی یوز کر رہا ہوں وہاں بھی یوز کروں گا پیر کو یہاں بھی یوز کریں مطلب ہم تو کس طرح کر رہے ہیں نہیں ان کے جو انہوں نے جو کال آئی تھی ان کا سوال یہی تھا کہ امیر سنت کے شیر ٹھیک ہے نا تو خود بساتے خود کچھ بھی کمال نہیں ہے امیر سنت کی گڈ ولائی آدمی مرید میں کمال ہوتا ہے کب ہے بوری میں کبھی کو کم حال نہیں ہوتا پتنگ کتنی اچھی اڑ رہی ہے پھٹنے میں دیر کتنی لگتی ہے آپ نے گفتگو کی ابھی کہ ایک ہسبینڈ کو اپنی وائف کے مزاج میں ڈل جانا چاہیے ٹھیک ہے نا وہ بھی آئیے تو سنبھال کے بولنا پھر اس کا مسئلہ صحیح نہیں ہے نہیں ان میں تو وہ معاشرے پہ بات کروں گا آپ میں تو آپ نے جو بات کی کہ اس کو ہسبینڈ کو جو ہے نا وہ اپنی وائف کے اس پہ رنگ جانا چاہیے دیکھیے آپ جو نہیں تعبیر غلط کر رہے ہیں میں نے کب کہا کہ اس کو رنگ جانا چاہیے چلے رنگے نا اس کی نیچر جو ہے اگر کہیں اس کی خواہشات کے مطابق خود کو ڈھلتا ہے میں نے یہ کہا صحیح اگر اس کی خواہشات کے مطابق خود کو مثال کے طور پر آپ کو گھر میں رنگ کروانا ہے گھر میں رنگ کروانا ہے آپ کو نیلا رنگ پسند ہے اس کو گرے رنگ پسند ہے آپ وہ بولے گرے کروا لیں اب گرے کرواؤ گے تو کون سی آپ کی شان میں کمی ہے جائے میرے ساتھ میں تو یہ بولے گا میں نے کون سا گھر میں زیادہ رہنا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے جس جسے جگہ رنگ دیکھنا ہے اسی کے پسند کا رنگ کرا لو نہ وہ ناجائز ہے اچھا نہ پیسے میں فرق ہے نہ برش میں فرق نہ مزدوری میں فرق صرف اس کا خالی اس کی جگہ پر دل رکھ لیا دل کہ دل کہ دل کہ کہ اور وہ اہمیت کر لی کہ, کہ مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا سات برس کی نقلی عبادت سے بہتر ہے تو حرج کیا ہے, ہے اس, اس طرح کی چیزیں ارتھ کر رہا ہوں میں کب کہتا ہوں کہ بیوی کی ناجائز چیزوں پر اوبے کرے یا اس طرح کی چیز کرو یا اس کی ہر بات مانے آپ اس کی دو باتیں مانیں میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں اس کی دو باتیں مانے ان شاء اللہ وہ آپ کی بیس باتیں مانیں گی کیا آپ نے تو نا کی عادت دلوا دی نا آپ نے تو شوہر کو بھول دیا کہ بیوی بی کو نا کی عادت دلنی چاہیے ٹھیک ہے نا آپ نے تو یہ بول دیا اب تو نہ اس کی پسند کی کوئی چیز آئے گی وہ تو نہ ہی آپ نے تو اس کو شہ دے دی اس بندے کو کہ بھائی آپ اپنی بیوی بی کو نا کی عادت ڈلوا دیں نہ کی عادت بچوں کی بھی ڈالنی چاہیے بچوں کی امی کی بھی ڈالنی چاہیے تو پھر کس طرح اس کی نیچر میں آئے گا اس کی, اس کی نیچر اس کے مزاج میں باتیں مانے پھر بتائے گا نا کیا آپ اگر جسے سلسلہ کرتے ہیں مثالی معاشرہ اس دن چل رہا تھا ایک اسلامی بھائی مسئلہ مسئلہ تب آئے گا کہ میرے کسی بھی جواب پر آپ سوال کریٹ کرے آپ نے یہ جواب دیا تھا اس پر ہمیں یہ سوال میں آگے بڑھ رہا ہوں اسی کو لے کے آگے بڑھ رہا ہوں اس میں ہوا یہ تھا ایک اسلامی بھائی تھا ایک ٹاپک چل رہا تھا اس نے اپنے گھر پہ بھی فون کر دیا کہ یار دیکھو مثالی معاشرہ تو انہوں نے بھی گھر والے بھی دیکھ رہے تھے اب دیکھتے ہی تو ہوا ہی کہ جب آپ ٹی وی آن ہوا تو اس وقت مثالی مرض شوہر کی بات ہو رہی تھی شوہر کو ایسا ہونا چاہیے شوہر کو یوں کرنا چاہیے بس اتنا ہی پارٹ تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کیوں اگر تھوڑا سا شوہر کو ایسا ہونا چاہیے بیوی کو فوری فوری اگر آپ لیتے تو شاید ایک مستیک نہ ہوتی میں تو مستیک کیا ہوا تھا کہ جو شوہر کو ایسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے سنا ٹی وی آف گھر کے کام کر رہے اب اپنے مطلب کہ بات لے لی اور بعد میں جو بیوی نے حشر کیا شوہر کا وہ شوہر کو ہے دیکھیں اس کا کیا ہمارے سلسلے میں کچھ نہیں ہے یہ تو اس گھر کا مسئلہ ہے ایسے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے یہ ایسی ایسی کال آئی تھی ہمارے سلسلے میں کہ آپ یہ بھی کر لیں تو میں نے اس کو جواب دیا تھا کہ دیکھیں ہر موضوع کے اس وقت جو ہمارا جو ٹاپک تھا نا مثالی شوہر تھا بیوی کا یہاں ٹاپک ہم نے پورے اس میں سلسلوں میں مثالی بیوی کا ٹاپک لیا ہی نہیں ہے آپ نے نہیں لیا نا اس کی وجہ یہ کرتا ہوں اس میں پرابلم یہ ہوئی کہ اگر آپ دونوں کو مکس لیتے تو بہتر اگلے دن یہی کیا تھا آپ کا اعتراض ایسا ہے کہ اگر میں نماز کا بیان کر رہا ہوں تو آپ بولو کہ یہاں کم از کم روزے کے بارے میں تو کچھ بول لیتے یا زکوٰۃ کے بارے میں کچھ بول لیتے یہ بھی تو اسلام میں فرض ہے جس وقت آدمی ایک کے بارے میں بات کرے گا تو اسی کے بارے میں بات کرے گا اگلے بیان میں دوسرے کے بارے میں بات کی جائے گی آپ فیملی اسپیچ کے لیے جائیں گے کسی کا بیان سننے کے لیے جائیں گے تو آپ بولے گا کہ اس موضوع کے ساتھ آپ یہ موضوع بھی لے لیتے یہ موضوع بھی لے لیتے ہر موضوع کی ایک باری آتی ہے ہم نے شوہر کا موضوع بھی لیا ہم نے بیوی بی کا موضوع بھی لیا دونوں کا مکس موضوع بھی لیا ہم نے ساس اور سسر کے موضوع بھی لیے جو بھی ایک فیملی کے اندر جو عموماً جو ممبرس ہوتے ہیں ان سب کو لیا اور جو ریگولر دیکھنے والے ہوں گے نا ان کے لیے زیادہ تر عموماً چیزیں ہوتی ہیں اور اگر اس میں بھی کوئی دیکھ لے اور ہماری یہ دو باتیں سن کر لائٹ ہی چلی جائے اس کو کیا پتہ کہ آگے کیا ہو رہا ہے تو یہ تو کسی بھی چینل کے اندر یا کسی بھی سلسلہ یا کسی بھی نارمل بیان میں بھی آپ چلے جائیں گے تو میں احمد ابو تک میں کہہ رہا ہوں قرض دینے کا بیان کر رہا ہوں قرض دینے کا فضائل اب بولے کم از کم یہی بول دیتے کہ جو قرض کھا جاتے ہیں ان کا بھی تو کچھ ہل نکالو وہ انڈا بول دیں گے بھائی آدھے پونے گھنٹے میں بعد میں بعد میں پہلے اگر چل جاتا تو بہتر تھا تو کہیں گے نا پہلے چل جاتا اسلائی بین ہوگی تو وہ یہی کہے گی کہ اچھا پہلے شوہر کو لے لیا اچھا آپ کے مثالی معاشرہ جو تھا اس میں مثالی شوہر اس سے ایک سوال ریس کرنا ہے کہ آپ نے اس میں کچھ ڈسکشن کی تھی اس میں ایک دو جگہ یہ جیسے شوہر کو سمجھایا کہ نا شوہر کو پانی پلا دینا چاہیے کبھی بیوی کو مجھے بیوی نہیں پتا کہ اس اسٹیپ پر باب المدینہ کی ورسیتی کیا پوزیشن ہوگی اتنا بتا دوں کہ اگر گھر جانا سب نے ٹھیک ہے جیسے ان کو سمجھا دیا ہے نا اب سب نے گھر جانا ہے میں نہیں آؤں سوار ساتھ ہاں سروات کہہ رہے ہیں آپ میں کہا چلو یاد دلا دوں میں کہ شریف آدھے بیٹا ہوا ہے نے پہلے ہی ہے اب یہ سا اس سے گھر جائے گا یہ لیکن آپ نے اس میں نا دیکھیں پانی والا پانی والی مثال دی تھی نا نہیں پھر بھی سوال تو کریں گے بالکل بالکل اس میں نا آپ نے مثال دی تھی کیا نا شوہر کو چاہیے کبھی بیوی کو پانی پلا دیں یہ آپ نے فرمایا تھا دوائی کھلانے کا بھی اچھا چلے دوائی پانی اچھا ایک جگہ آپ نے کہا کہ اگر کھانا بیوی نے اچھا نہیں بنایا شاید کال کی کال کا کوئی جواب دیا تھا آپ نے تو اس میں آپ نے کہا کہ بیوی پوچھ لے یعنی آپ کا انداز دوسرا تھا یعنی اس طرح بھی شاید ہو سکتا تھا کہ سرتاج آپ بتائیں آپ کو مطلب کیا کمی لگی کیا زیادتی لگی تھوڑا میٹ کم تھا نمک کم تھا زیادہ یعنی آپ یعنی بی پریکٹیکل ہونا چاہیے انسان کو یعنی ریل لائف میں جی ایسا عموماً ہوتا نہیں ہے اس نے جب بات بات کی نہیں دیکھیں ایسا عموماً معاشرے میں نہیں ہو رہا ہو سکتا ہے کہ جو میں نے آپ سے بات کی تھا کہ مجھے کیا پتہ اور گھروں میں کیا ہوتا ہے عمران بھائی مطلب شوہر بیوی پانی پلا دے دوائی پلا دے میں اپنے مشاہدے تجربے کی بات کروں گا آپ کاؤنٹر کرنے کا رکھتے ہیں اس وقت میرے ساتھ ریئل لائف میں ایسا ہوتا نہیں مجھے تو ہزاروں لاکھوں لوگ کہتے ہیں یہ ریئل لائف کی باتیں کرتا ہے نہیں یہ تو بات کر رہے ہیں اس وقت سلسلہ دیکھتے ہوئے تین چار اسلامی بھائی بیٹھے رہتے جب آپ نے یہ بات کی تھی نا تو اس وقت تین چار اسلائی بھائیوں کے منہ سے نکلا تھا اللہ اکبر یہ کہاں ہوتا ہے بھائی یہ بیوی ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کیونکہ میں نے اس سلسلے کے شاید آخر میں یہ بات کہی تھی کہ یہ سب کچھ آپ کو انشاءاللہ شاء برکتیں مل سکتی ہیں اگر آپ نے شادی کرنے سے پہلے دیکھ لیا ہوتا کہ کر کسے رہیں لیکن شادی سے پہلے عمران بھائی نہ وہ کھانا بنا کے دے سکتی ہے کہ اس کا असलाग असलाग کا کھانے نمک اور کردار نیکی اس کی دینداری کو فوقیت دو یہ ہے حدیث پاک کا وہ حصہ کہ اس کے دین داری کو فوقیت دو اگر واقعی سیکھی اور صحیح معنوں میں عورت جو تھی وہ دین کو اسلام کو فرائض واجبات کو سمجھنے والی ہوگی تو اس کو اس بات کا اندازہ ہوگا شہزاد بھائی کہ مجھے میرے شور سے بات کرنی کیسے اس کو اس بات کا اندازہ ہوگا اگر اس نے واقعی <coughs> دین کو اسلام کو شہید کو سمجھائے ہے, ہے خوف خدا والی ہے نیک سیرت ہے نیک صورت ہے انشاءاللہ اس کو اندازہ ہوگا مجھے میرے شور سے بات کرنی کیسے ہے حتیٰ کہ میں ان سلسلوں میں یہ بھی کہا تھا اگر شور زیادتی کرتا ہے ظلم بھی کرتا ہے نا بیوی کو حق ہے ہی نہیں کہ اس کے ساتھ وہ بدتمیزی کرے یہ سب اس سلسلوں کی ہم نے باتیں کی ہیں مست لیکن کہا کہ شوہر دیکھیں شوہر ہے نا شہزاد بھائی یہ نازم ہے ایڈمنسٹریشن ہے ایڈمنسٹریٹر ہے آپ ایک ادارے میں کام کر رہے ہیں مندی چینل میں ہوتے ہیں آپ بھی کسی ادارے میں کام کرتے ہوں گے ادارے کا جو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے نا وہ اس پر بڑا ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے وہ جتنا زیادہ مطلب کہ ڈسپلینری اور پولاٹلی ہوتا ہے humble ہوتا ہے اور لوگ ساتھ لے کر چلنے والا ہوتا ہے تو لوگ اس پہ جان چھڑکتے ہیں کہ نہیں ہمارا یہ جو ایڈمنسٹریٹر ہے وہ اچھا ہے اسی طرح شوہر کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا مطلب ہم لوگ ہم لوگ خالی خالی کہ اپنی پتہ نہیں وہ جو میری مثال ہوئی ہے نا کہ وہ اندر جا کر وہ بلی ڈھونڈ رہا تھا کمرے میں جا کر ہم لوگ بلی ڈھونڈنے والے لوگ ہیں بلی کو ڈھونڈ رہا تھا کہ بلی کو گردن توڑ کے پھینکوں گا تو اتنی مشہور ہوئی آپ کی مطلب جس جس نے بلیاں رکھی ہیں نا اور جس جس نے یہ سوچا ہوا تھا نا اس پہ سامنے جو ہے نا اشارے ہو رہے تھے مطلب اس طرح کے تو دیکھیں اسلم اسلام بھاگ اگر اس نے گھر میں اپنا ایسا اسلم ایسا مزاج بنایا ہوا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ دیکھو اپنے اسلم بھائی ٹو بی فرینک گھر جو ہے نا یہ دادا گیری سے نہیں چلتا گھر بدماشی سے نہیں چلتا گھر اپنی پوزیشن کو تھوپنے سے نہیں چلتا گھر چلتا ہے کردار سے عزت کرنے سے یہ طے ہے کہ اگر آپ کو اپنی عزت کروانی ہے تو آپ عزت کرنا بھی سیکھو بہت شوق ہے دیں گے آپ کو رسپیکٹ ملے گی اور بات بنیاد سے چلے گی ابھی ابھی جیسے ہم مگنی چینل جب شروع کر رہے تھے لوگ کتنا مخالف کر رہے تھے نہیں ریئلسٹک ریئلسٹک یہی بات تھی ہم آئیگلسٹک بات کر رہے تھے وہ ریئلسٹک کی باتیں کر رہے تھے کہ چینل اس طرح چل نہیں سکتے ہزاروں ہزاروں نے ہماری مخالفت کی کہ چینل چل نہیں سکتا الحمد للہ سال کا آپ نے منائی یہ چینل ایسے چلا نہیں چلا کیوں بنیاد ہم نے بنیاد سے ایک چیز کو اٹھایا نا کہ بھئی یہ چیز نہیں کرنی ہے ہم پہلے سے اعلان کریں اگر اللہ نہ کرے ایسی کو نوبت آئے ہم چینل بند کر دیں گے مگر اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی والے کام نہیں کریں گے شروع سے ہم کہتے چلے آ رہے ہیں بند کر دیں تو بند کر دیں ٹھیک ہے ایک مثال دی ہم نے بنیاد کو پکڑے آپ اگر کوئی عورت کو یہ کمپلین ہے کہ میرا شور صحیح نہیں ہے وہ بنیاد پہ پکڑے کہ نیک شور کیوں نہ ڈھونڈا اگر شور کو کمپلین ہے کہ یہ تو وہ دیکھے گا کیا میرے نیک بیوی ڈھونڈی تھی دینداری دیکھی تھی یہ دو چیزیں ضروری ہیں اس کے باوجود ہی مس انڈرسٹینڈنگ پاسبل ہے یہ ساری ہم نے مثال معاشرے میں اور ہم نے تین قسطیں کی ہیں اس کی تین قسطوں میں اس کو کیا لیکن ڈیفینے ایک ٹاپک کو اتنا کنٹینیو تو نہیں کر سکتے تھے نا کہ رمضان مبارک کے مہینے میں ہم نے بہت سارے ٹاپک کو کور کرنا تھا تو ہم نے اس کو کور کرنے کی کوشش کی تین قسطوں کے اندر اس کے باوجود بھی گھر ٹوٹ سکتے ہیں اس کے باوجود بھی اس نہیں ہو سکتی ہے اس کا نہیں ہے لیکن میکسیمم یہ ہوگا کہ آپ ایک پیس فل لائف گزاریں گے اصلم جینا آپ کو سکون سے ہے ٹھیک ہے نا میں مثال دے رہا ہوں جو سکون سے مجھے جینا ہے نا تو سکون مجھے کیسے ملے گا میں نے ڈھونڈنا ہے یار کیسے سکون ملے گا اب مجھے پتا ہے اس طرح مجھے سکون مل جائے گا بندہ سکون لینے کے لیے گولی کھا لیتا ہے گولی برداشت کر لیتا ہے انجیکشن برداشت کر لیتا ہے ڈاکٹر کی فیس برداشت کر لیتا ہے تو دو چار گھر کی چیزیں برداشت کر لے گا سکون ملے گا موت لگ جائے گی اس کی اچھا اب अब... شادی تو ہو چکی وقت گزر گیا ایک عرصہ گزر گیا وہ اٹھائیس قسطوں میں ایک گھر نے بھی میں اب ایسا کیا کریں شادی بھی ہو چکی ایک وقت گزر گیا ایک عرصہ ہو گیا بچے بھی ہیں تو اب اس کا کیا کریں اب کس طریقے سے اس کی کریں؟ کوئی نہیں ایسا نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا بہت کچھ ہو سکتا ہے سب سے پہلے اللہ کی حضور دعا کریں پھر اپنے اندر تقوی پرہیزگاریں پیدا کریں یقین مانیے نیکی اور پرہیزگاری اور تقوی یہ انسان کے کردار سے ایسا اثر نکالتا ہے کہ جو اس کے ساتھ رہنے والوں کو بدل کے رکھ دیتا ہے ایک آدمی کی ایک آدمی کا تقوا پورے گھر کو بدل کے رکھتے یار ایک آدمی کے ٹکوے نے معاشرے کو بدل کے رکھ دیا ہے یا نہیں ہے یار اسی کو مری دو جس کا میں مرید ہوں ایک شخص کا ٹکوا ورنہ کون روتا تھا رمضان کی اللہ اللہ اللہ بھائی یہ مجھے بتائیں آج ہزاروں لوگ رو رہے ہیں چینل کے ذریعے لاکھوں کروڑوں تک میں سمجھتا ہوں یہ پیغام پہنچا کہ رمضان جانے کا بھی کوئی غم ہے یہ ایک شخص کی طبیعت تھی جو اکیلا مایا رمضان کے غم میں رونے کے مزاج کے حامل بھی تھے اور آج تینتیس سال پچتیس سال کے بعد جا کر اگر ہم متعلق چینل سے لے لیں تو کئی سالوں کے بعد جا کر اس, ان کی مینٹلٹی پہنچی اور لوگوں نے ان کی مینٹلٹی کو آن کیا آن آن آن جی ہے نا ٹھیک جی ہے اور سبوں کی سمجھ میں نہ آتا لیکن آن کرنے والوں کی بھی تعداد ہے جی اگر رونا نہیں بھی آیا مائنڈ تو بدلا جہاں یار رمضان جانے کا ایک افسوس تو ہونا چاہیے افسوس تو ہونا چاہیے یہ بات تو ہے یہ فیلنگ بھی تو آئے نہیں ایک شخص کا جب ایک شخص کا تکوا ایک شخص کی نیکی پرہیز گاری اگر معاشرے میں تبدیلی لا سکتی ہے تو ہماری کردار کی بہتری ہمارے گھر میں تبدیلی کیوں نہیں لا سکتی آپ کو وہ ایک آپ کا ایک جملہ تھا وہ میں سن رہا تھا آپ نے مرتوں کا یہ مخاطب ہو کے بندی چینل کے ناظرین سے کہ یہ وہ تیل کی گھانی جو بیل ہوتا ہے کوہلو کا جو بیل اس کو وہ نام دیا آپ نے تو وہ جو عورت جو صبح اٹھ کے اس کا خیال رکھ رہی ہے اس کو اٹھا رہی ہے اس کے لیے ناشتہ تیار کر رہی ہے اس کو آفس کے لیے اس کی تیاری ہو گئی ہے اب اس کے گھر والوں کا ساتھ سسر کا کرنا بچوں کا کرنا رات دوپہر کی تیاری کرنا رات کی تیاری کرنا اب وہ تو کولو کا بیل ہے جو کمانے نکل رہا ہے اس بیچاری کو اب کیا نام نہیں ہے ضرور اس کو کوئی نام نہیں آپ نے کہ شوہر کو میں نے نام نہیں دیا تھا میں نے کہا تھا اس کو تو کولو کے بیل کی طرح چل رہے ہوتے ہیں جی جی یہ محاورہ ہے محاورہ ہر جگہ فٹ ہو ضروری تو نہیں نا ہوتا یار نہیں یہ تو لوگوں سے اپریشیٹ کریں گے کہ مرد کو میں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ مرد کو نوٹ کمانے کی مشین بنا کر رکھنے والے یہ کہ جب تک یہ مشین نوٹ نکال رہی ہوتی نا اس کے ٹھک ٹکا ٹک ٹھک ٹکا ٹک ٹھک آواز اتنی میٹھی لگ رہی ہوتی ہے اور جب یہ نوٹ دینا بند کر دیتی ہے نا یہ مشین تو آواز تو وہی آ رہی ہوتی ہے لیکن اب نوٹ نہیں دے رہی تو اس کی آواز بری لگتی ہے جیسے بوڑھا باپ جب آدمی کمانا بند کر دیتا ہے نا اب اس کی آواز ہی بری لگ رہی ہوتی ہے اور یہ جب کما رہا ہوتا ہے نا تو اس کا آئل سے بھی ہاتھ خراب ہو جاتا ہے نا اپنا تب بھی لگتا ہے یار چلو کچھ بھی ہے نوٹے تو دے رہا ہے نوٹے تو دے رہا ہے اپنے کپڑے خراب کر کے بھی نوٹے نوٹیں مطلب چیز تو پروٹیکشن تو دے رہی ہے نا مشین تو ہم نے اپنے گھر کے مردوں کو ایک تعداد ہے جس نے نوٹ کمانے کی مشین بنایا ہوا ہے اس پر بات کی تھی کہ یہ نوٹ کمانے کی مشین نہیں ہے کہ آپ جتنا مطلب کہ یہ ڈالو اور وہ نکال کر ایک ٹی کی مشین بنا دیا کہ وہ نکال کر نوٹس نکال کر دے دے گا ایسا نہیں ہو سکتا ہی لیکن یہاں پہ جب میں اس وقت بھی میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا تھا کہ جب آپ نے یہ بات بولی تھی کہ باپ بھی گھر میں اگر घर بنانے کی नोट تک مشین ہے تب تک تو اس کی قدر ہے اس کے بعد وہ اپنی قدر کھو دیتا ہے لیکن کیا ایسے کیسز ہم نے معاشرے میں نہیں دیکھے اور ابھی ایک ریسنٹ اخبار میں یہ جو ایک حادثہ ہوا یورپ کے اندر ایک بلڈنگ میں آگ لگی تھی تو وہاں بچوں نے اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑا اور ان کے ساتھ رہے گی یہ ہمارے ماں باپ بوڑھے ہیں یہ ہی, چل کے باہر نہیں جا سکتے اور وہ ان کے ساتھ جل کے مر گئے میں ایک ایسے سائی بھائی کو بھی جانتا ہوں جب ان کے والد کے پاس کوئی پیسے نہیں بچے تب اس نے اپنے باپ کی زیادہ کیئر کی اس سے پہلے نہیں کر رہا تھا وہ کیا ہم وہ ایگزامپلس نہیں لے کر آئے لوگوں کو اصلاح کے لیے ہم نے تنقید تو کی لیکن عموماً یہ بھی ایک ریئر قسم کے کیسز ہوتے ہیں جن کو ہم لیتے ہیں یا اخباروں میں آ جاتے ہیں یا ہمارے کسی مشاہدے میں آ جاتے ہیں جیسے ایک مشاہدہ بیان کیا تھا تو اس طرح کی جو مشاہدے ہیں کیا ہم ان پہ گفتگو نہ کریں بالکل ان پہ گفتگو کرنی چاہیے اگر موضوع کا رخ اس طرح چلا جائے تو الحمد الحمدللہ ہم گفتگو کرتے رہے اور معاشرے کے بہتر اور خوبصورت پہلو کو ہم نے ہمارے مثالی معاشرے سسٹم اجاگر کیا مگر ایسے کیسز ہیں میں نہیں کہتا کہ ایسے کیسز نہیں ہیں مگر اوورال دیکھا جائے تو ایسے کیسز ہمارے معاشرے میں کم پائے جاتے ہیں کہ جن میں والدین کا اس قدر کیئر کیا جاتا ہے ورنہ زیادہ تر آپ کو پتا ہے کہ ماں باپ کو اتنا مطلب ان کو کیئر نہیں کیا جاتا اچھا ان کی ایک بات کو تھوڑا سا میں جو ہے نا اگینسٹ جاؤں گا انہوں نے تو جو نا مطلب بتایا کہ اس طریقے سے ہونا چاہیے اس طریقے سے ہونا چاہیے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی بات ہے وہ نہیں کما سکتا یا کوئی ایک جو ہے جس کی سورس آف انکم تھی ابھی اس کی ختم ہو چکی ہے اس کو خود کو ڈسٹنس نہیں کرنا چاہیے کیا کرے بڑھ جائے گی نہیں ایسا نہیں بڑھ جائے گی اس کی نہیں بڑھنی چاہیے خود ڈسٹنس پیدا کر لے کہ اب میں بچے کے اوپر کیوں بوجھ بن بچوں کو بوجھ بننے کا نہیں ہے مطلب اس کو اس کی امیدیں بڑھ جائے گی کہ یار اب اب مطلب کہ اب شاید ہو سکتا ہے کہ میرا یہ سہارا بنے اپنے نام آپ ذہن سے نکل گیا سلمان سلمان بھائی بندہ جب چلنے بند کر دینا نہیں چل سکے نا لاٹھی تبھی یاد آتی ہے है, है. اب اب تو اس کو لاٹھی یاد آئے گی نا یار کیونکہ اب نہیں چل سکتا اب بھی میرا بیٹا میری لاٹھی نہیں بنے گا تو کب بنے گا اس کے اوپر دوسری ذمہ داری بھی تھا نا بیٹے ذمہ داری کہا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے باپ کو سنبھالے میں کہتا ہوں کچھ بھی نہ سنبھالے نا کم از کم اس کی عمر میں جب اس کی کوئی بولنے کی جو عادت بڑھ گئی ہے اسی کو افورڈ کر لے ورنہ تو یہ کہ باپ دے رہا ہوں نا تو لاکھ منع کرے پھر بھی میٹھا لگتا ہے پیسے تو آ رہے ہوتے ہیں نہیں دے رہا ہوتا نا اب منع کرے نا تو چکتا ہے یار دیتا ہے ایک روپیہ نہیں اور منع کر رہا ہوتا ہے یہ سوسائٹی کی باتیں ہیں آپ کو جب بہت زیادہ ضرورت ہے اگر ہم اوورال دیکھیں تو ایک محلے کے اندر اگر سو گھر ہیں ان میں سے یہ ایک گھر کی کہانی ہوگی مگر باقی نبے گھروں میں جو ماں باپ ہیں وہ بڑے ریسپیکٹ فلی رہے ہم تو بزرگوں کے ساتھ ہم نے تو سلسلے کیے آپ کی سوچ ہے بزرگوں کے ساتھ سلسلے کیے ہیں زیادہ تر مطلب کوئی بھی اس طرح تھوڑی بولتے ہیں تمہاری آوازوں کو پسند نہیں ہے روڈ انداز ہے نا بے رخی یہ بتاتی ہے کہ بیٹا باپ کے بارے میں کیا رہا ہے اب اب دیکھ لیجیے کلید ہے ہمارے یہاں ٹھیک ہے والدین کے لیے کتنا ہوتا ہے نہیں ہوتا میں ایک بات میں قصہ سناؤں گا جی کہ میں کچھ سال پہلے میں نہیں تھا ماحول میں پھر آن اینڈ آف جب آف ہوا تو بہت ساری چیزیں چھوٹتی گئیں اور جب میں نے اپنے اندر ایک چیز نوٹ کی تھی کہ رسپیکٹ جاتی ہی نظر آئی مجھے ایک دو مرتبہ ہوا تھا مجھے معاف کرے اس کے بعد دوبارہ میں نے جب جوائن کیا یہاں پر تو میرے والد صاحب حیات نہیں ہے میں یہاں آ کے یہاں سنتا تھا میں نے بہت رسپیکٹ سیکھی ان سے مطلب یہاں مجھے ہی رہتے ہوئے جو میرے والد صاحب کے جو خدمت جو میں نے کی میں نہیں سمجھتا کہ وہ نہیں تھی پوری نہیں کر سکا جتنی کر سکا وہ یہاں رہتے ہوئے یہاں ماحول میں رہتے ہوئے میں نے کی اور یہاں کی برکت ہے ان کے بیانات اور سنتا تھا میں اسی سے یہ جو ہوتا ہے کہ ہر تھوڑی دیر میں انجیکشن لگتا رہتا ہے تو وہ یاد آتا رہتا ہے نہیں یار مجھے اپنی لمٹ میں رہنا چاہیے یہ میرے والد ہیں مجھے پھر وہ چیز میری جو ہے نا وہ رہی اپنی جگہ پر اور الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ آپ بھی تھے میرے والد صاحب کے انتقال تو میں دلی طور مطمئن ہوں میں نا زندگی میں کبھی بھی ان سے بدتمیزی نہیں ہوں مجھ سے الحمدللہ اور یہ یہاں کی برکت ہے میرا کچھ بھی نہیں ہے پیر کا فضان ہے ان کے بیانات سنتا سنتا یہ سب یہ بات میں میں بھی کہنا چاہوں گا جی میں بالکل اپنی الحمدللہ للہ داؤدستانے کے مدنی ماحول کی برکت سے آ, والدین کے ادب کا احترام کا یقیناً آ, جو ہے وہ ایک جذبہ تھا لیکن آ, آپ کے ساتھ جو ایک مثالی معاشرے سلسلے کے اندر جو آپ نے ایک بات کہی یہ میرے دل پہ نقش ہو گئی اور آج تک ہے اور میں اب نا اب وہ بالکل ہی وہ جسے آپ بولیں کہ معاملہ تبدیل ہو گیا ہے یعنی اب میں اب آپ والد کی بات کرتے ہیں تو میں اموشنل سا ہو جاتا ہوں کہ آپ نے ایک بات کہی تھی آپ نے فرمایا تھا کہ آ, باپ نے فون نہیں کیا اس کی جو ہے وہ اولاد شکایت کرتی ہوگی کیا کبھی باپ کے موبائل میں کوئی پانچ سو روپیہ ایزی روڈ بھی کبھی کروایا کبھی کوئی اس کو باپ کے موبائل میں کبھی بیلنس بھی ڈلوایا کچھ یہ آپ کے مدنی پھول سبحان اللہ اللہ آپ کو برکت دے آپ کو زندگی دے میں پرسنلی نیچے آزیت کر رہے تھا آئی صاحب میرے ساتھ آج صاحب نے ایک ڈکنو ہے تو میں نا کھلے تھے تو خبر پہ بھی تو ڈکن ہوتا نا یہ کھلتا ہے تو پتا چلتا کہ اللہ ہو جب جاتا ہے نا پھر پتا چلتا ہے کہ اندر سے کیا کیا نکلتا ہے اللہ اولاد بڑی مستی کرتی ہے اندر اندر بڑے پیارے پھول جی جو پتا چلتا ہے کہ باپ نے کتنی چیزیں گھر میں ڈھکی ہوئی تھی حقیقت بات نہیں دنیا میں اگر آپ جائیں یورپ اور آپ جن ملکوں کی آپ دے رہے اس میں بوڑھوں کا سہارا جو ہے نا کہ ٹونی پونی ہے چھوٹے چھوٹے کتے اتنا خوبصورت کتا ہو اس کا اتنا سارا بن تھا کتے کے نام پر بھی وراثت کر دیتے ہیں نہیں ہے اولاد کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے ایک جوان بچہ ایک اتنے سے کتے کو عزت کے ساتھ پیشاب کرا رہا ہے روڈ کے ویج پہ کھڑا رہ کر اور انتظار کر رہا ہے کہ جب کتا پیشاب سے فارغ ہو جائے گا تو میں اس کتے صاحب کو لے کے چلوں گا ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ اپنے باپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو ایسا نہیں لگتا یہ جن گھروں کا یا جن لوگوں کے یہ ساتھ معاملات ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں انہوں نے اپنی اولاد کے ساتھ ایسا ہی کیا ہوتا ہے انہوں نے بچوں کو نہیں توجہ دی ایسا مگر یہ ضروری بھی نہیں ہے یہ ضروری بھی نہیں ہے کل سلسلے کا ماحول چینج کر دیتے ہیں آپ ابھی بھی جیسے یہ فیس ٹو فیس بیٹھے ہوئے تھے اسلم بھائی بھی بالکل کیا مطلب بات ہے کچھ کال لیتے ہیں شامل کرتے ہیں روی اسنت کا فیضان ہے ماشاءاللہ آپ زبان میں اور تاثیر پیدا کرے اور ہمیں یہ تاثیر لینے والا بنائے کچھ کالس دیتے ہیں پھر انشاءاللہ دوبارہ مثالی معاشرے کے فیس ٹو فیس پر آتے ہیں انشاءاللہ جی یہ اشداد بھائی یوں یوں ہوتا ہے بندہ ایک جملے پہ فلسفہ بھول جاتا ہے الحمدللہ للہ دا اسلامی کے مدرم ہوتے وسطہ ہوں اشعار بھی یاد اور مطلب مناجات بھی پڑھنا پڑھانا بھی سلسلہ رہتا ہے آخری سلسلے جو ہمارے ہوئے نا نگرانی شدہ کیفیت میں ہوتے تھے ہمارے اکبر سلسلے کے پروڈیوسر ہیں ان کو بھی کاش ہم دکھا پاتے آج سلسلے کی اسکرین پر باہر آ تو اکبر بھائی مجھے آئیے کہ شیر شیر پڑھو شیر اٹھائے آپ اب میں مجھے یوں لگتا ہے جیسے مجھے کچھ آتا ہی نہیں ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک جملہ سارے فلسفے کو کیا کر دیتا ہے آگے پیچھے کر دیتا ہے مجھے الحمدللہ بڑی شفقت فرماتے ہیں لبئی سلسلے میں بھی آتا ہوں اور بھی دیگر سلسلوں میں جو ہے وہ ترکیب ہوتی ہے ویسے بھی بڑا ایک اچھا انداز ہے میرے ساتھ نگران شورا کا شفقت بھرا اور ایک شفیق باپ کا سا ماشاء ایک انداز ہے بڑا پیارا انداز لیکن ایک سلسلے کے اندر شرم و ہے سے سلسلہ کرنا تھا میں بڑی تیاری سے سوچ سمجھ کے تربیت بھی کرتے رہتے ہیں کیسے کرنا ہے سلسلہ اب میں بیٹھا ہوں میں آ کے بیٹھا سلسلے میں مجھے نیلاش را نے آتے ہی میں نے کہا جی آج شرم و حیا کے موضوع پر بات کریں گے اور یہ اور اس طرح مجھے نیلاشورا نے بات کہی کہ شرم و حیا پر بات ہو کرے جو شرم و حیاب والا ہو ایک بزرگ نے فرمایا بات جی تی تی تی تی تی تی تی شرم و حیا پر بات ہو کرے جو شرم و حیا والا ہو اس جملے نے میرے سارے سلسلے کو بھلا دیا اور میں میرے الفاظ آگے پیچھے ہو گئے آج آپ بیٹھے آپ کو بھی اس کا مشاہدہ یہ ہو رہا ہے ایسے بھی ہو جاتا ہے چلے بارہ دیتے ہیں آپ کی کریں نا سوال آنے کے لیے شہزاد بھائی آپ کو ہم میں سے ہر ایک کا موسٹلی یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہم ناظرین تک کوئی پوزیٹو میسج پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں ٹھیک ہے ہم بہت سارے بیہائنڈ دا سین ڈسکشن کرتے لیکن جب ہم کیمرے کے سامنے اسکرین کے سامنے آتے ہیں تو ہمارا جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جو ہمیں دیکھنے سننے والے ہیں وہ کچھ لیسن لیں کچھ سیکھ کھڑے ہوں اور ان کو لگے کہ ہمیں کچھ ملا ہے جی تو اس میں اس میں پھر اپنے بھی بولنے کے بہت سارے چیزیں ہیں نا تبدیل ہو جاتی ہیں اللہ ہم لوگ اسکرپٹیڈ آپ کو پتہ ہے ہم اسکرپٹیڈ نہیں ہوتے موسٹلی ہم لوگ اسکرپٹیڈ نہیں ہوتے کوئی تیرے نہیں ہوتے کہ آپ نے یہ سوال کرنا ہے نے یہ سوال کرنا ہے میں نے یہ جواب دینا ہے نارمل طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے تو اب چونکہ ایک اصلاحی امت کا ایک ذہن دیا ہوا میل سنت نے تو بیٹھے ہوئے تو اپنے کو بھی سیکھنے سمجھنے کا موقع ملتا ہے تو ناظرین کے لیے بھی کچھ نہ کچھ نکل رہا ہوتا ہے تو ہم آپس میں چل رہے ہوتے ہیں سوال سوچ کے رکھیں رکھے آپ کی بات کرنے والی کال کچھ کال شامل کر لیتے ہیں میرا نام مزمل احمد سروزی ہے میں شاعب صحافت کے شعبے سے وابستہ ہوں اور الحمدللہ رمضان میں ہم نے روزانہ افطار کے بعد مثالی معاشرہ عمران کا پروگرام ہم نے بیمائی فیملی دیکھا اور آج جو ٹاپک تھا آج کا جس میں وہ بچوں کو ترغیب دے رہے تھے کہ اپنے والدین سے محبت کریں ان سے لگاؤ کریں ان کی خدمت کریں ان سے اگر کوئی غساخی یا بدتمیزی ہوئی تو اپنے والدین سے معافی مانگیں تو الحمدللہ للہ آج اس پروگرام کی برکتوں سے میرے دونوں بیٹے عمر فاروق فروزی اور بکر صدیق فروزی نے اپنی والدہ کو گلے لگایا ان سے معذرت کی مجھ سے معذرت کی بڑی خوشی ہوئی کہ یہ ایک چینل اس طرح کا کام کر رہا ہے جس سے ہمارے بچوں میں آج ترغیب پیدا ہو رہی ہے اپنے والدین کا ادب کریں اور وہ معافی مانگتے ہوئے شرمائے بنا اور اپنا کھل کا اظہار کر سکے میری بیٹی ہفتہ فیروزی بھی الحمد ایک مدنی مدرسہ مدینہ ہے بچوں کا وہاں پڑھنے جاتی ہے مدنی منی ہے اور وہ بھی مدنی چینل بڑے شوق سے دیکھتی ہے اللہ تعالی ہمیں اس کی سے منڈی توفیق کا فرمائے اور مدنی چینل کو اسی طرح کام کرنے کی توہری دے کہ وہ نوجوانوں کی اصلاح صحیح طریقے سے کر سکے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ یہ ہمارے کل جو کل سلسلہ گزرا یہ اس کا فیڈ بیک ہی جی جی پورا رمضان ہم لوگ دیکھے تھے اور ہمیں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملا تھا اور ایک بالکل نیوٹرل ہو کر ایک ارت کروں کہ ماشاء اللہ سے اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور ماشاء اللہ سے ان کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ ساری دینی تعلیم ہے دینی تعلیم پیچھے آپ کی ہوگی تو ان شاء اللہ کے بعد آپ بیوی بی خدمت بھی کریں گے اور آپ کے بچوں کی امی جو ہے وہ آپ کی رسپیکٹ بھی کرے گی آپ کے بچوں خیال بھی کرے گی تو ابھی گھر میں مہمان ہے سب چلے گا گھر کے سارے کے سارے برتن میں نے صاف کیے ہیں تو اس میں حرج کیا ہے نیچے ملتی ہیں کیا بات یعنی یہ ہم نے مزید چینل سے سیکھا ہے آپ لوگوں سے سیکھا ہے تو یہ تو وہاں رہ کر یہ چیزیں یعنی دیکھ نہیں رہے سیکھ نہیں رہے تو معذرت کے ساتھ یہ لمبے جو ہے نا یہ ان کا سوال بنتا نہیں جی جب ابھی ابھی کیا کہیں گے آپ دیکھیں یعنی انہوں نے کر لیا ٹھیک ہے نا وہ اچھا ہے لیکن لیکن پریکٹیکل لائف میں آپ بھی دیکھیں اسی دنیا میں رہتے ہیں میری بات بول رہے ہیں آپ نے دیکھیں میں آپ کو سوال کروں گا آپ نے کتنی بار دھوئے ہیں برتن تو یہ صرف آپ جواب نہیں رجسٹر کرنے چلے آپ بتا رہے کئی دفعہ برتن دھوئے اللہ ہو حکمر حاجی عمران شورا میرے گھر میں صرف عمران ہوں اللہ ہو فاروق اعظم کرتا ہوں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں گھر میں یوروں جیسے بچے کرتے میں تھوڑا سا دل کے کسی ایک کونے میں جب ایک بندہ میں آپ مطلب ازمشن کریں کہ ایک بندہ برتن صاف کر رہا ہے تو یار میں نگرانی شورا ہوں ٹھیک ہے میں آپ سے یہی سوال پوچھنے والا تھا کہ حاجی عمران ایز اے سن وہ کیسے ہیں وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ مطلب آپ لوگ دیں سلمان کا صاحب میرے ایک سلسلے کی وجہ سے ریکارڈنگ کا کچھ سلسلہ ہوا ان سے ملاقات ہوئی مجھے ایسا لگا کہ وہ ایک پراؤڈ فادر ہے اللہ ٹھیک ہے اور ان سے مل کر مجھے اتنی ہی بلکہ شاید اس سے زیادہ خوشی ہوئی جتنی مجھے نگرانی شروع سے مل گئی بہترین بہترین میں بل بل بل بل مل مل مل دو لفظوں میں اس کو دو میری دوستی ہے بغداد رضا جو نگرانی شع کے بیٹے ہیں ان کے ساتھ میری اچھی دوستی ہے وہ اکثر اس کی سناتے رہتے ہیں کہ نگرانی شعرا کس طریقے سے اپنے والد سے بات کرتے ہیں ہر وہ چھوٹا بڑا دن یہ سیلیبریٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ جاتے ہیں کبھی کبھی <coughs> بہت زیادہ بھی بیزی ہوتے تو پہنچتے ضروری باپ تو वैش اتنی مصروفیات ہونے کے بعد اور ان کو اس طرح ٹائم دینا اور یہ ساری چیزیں دیکھنا تو اس سے میں بہت زیادہ انسپائر ہوا تھا سلمان میرے والد صاحب آج الحمدللہ میں کھڑا ہو جاتا ہوں اللہ کبھی کوئی ایسا لمحہ نہیں کہ میں اپنے والد صاحب کی دستوسی نہ کروں ایسا نہیں ہو سکتا والے مجھے ایک مرتبہ بس ہاں مجھے یہی س... بات میں آگے بڑھانا چاہ رہا تھا کہ مجھے بتایا تھا کہ یار آج بھی نگرانی شورا جو ہے ابو جو ہے ابو نے کہا میں مدنی چیمل کے ناظرین کے لیے آج بھی میرا ابو ہاتھ چومتے ہیں میرے گھر میں الحمد للہ میرا ابو حیاتی تھے اور انہیں دنوں میں میں نے ہاتھ چومنا میں نے شروع کر دیا تھا تو بہت خوش ہوئے تھے میرا ابو کہ یار آج تو کوئی بڑا دن تو ہے ہی نہیں میں نے کہا میں ہاتھ سے نیت کی آپ کا ہاتھ جب بھی گھر جاتا تھا آتا تھا امی ابو اب اب آدت بنا دیے کہ ہاتھ میں کہہ سکتا ہوں ریگولر میرے بچے میرے ہاتھ چھومتے ہیں اور मैं تو ریگولر میں اپنے والد صاحب کی دستوسی کی جب بھی میرے والد صاحب کیا وہاں بیٹھیں گے میں آؤں گا جاؤں گا میں اپنے والد صاحب کی تسپوسی کروں گا ہمارے گھر میں اللہ تعالی میرے پیر صاحب ایسے جیسے میرے گھر میں میرا دادا بھی میرا پیر ہے میرے گھر میں میرا نانا بھی میرا پیر ہے ہر چیز میرا پیر ہے تو, تو الحمد للہ ہمارے یہاں ایسا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ماحول بننا چاہیے میں تو مدرچہ کا نازم کہتا ہوں جس طرح کا ماحول رکھے دی... بھائی کا نگاہ تھا سلمان بھائی شرا سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے والد صاحب جو ہے وہ چونکہ نیچے بیٹھ سکتے تھے تو چیئر غالباً یہی چیئر تھی والد صاحب کے وہاں بیٹھے ہوئے تھے آئی سب کو میں نے دیکھا یہ وہاں پر بیٹھے وہاں سے اٹھے اور پھر آ کے جو ہے وہ اپنے والد صاحب کے جو ہے وہ قدموں میں بیٹھ گئے یعنی یہ مجھے لگا پھر میں نے لباس میں سوال کیا جن سے میں نے کہا آپ وہاں بیٹھے ہوئے وہاں سے اٹھے اور وہاں سے آپ یہاں اپنے والد صاحب کے قدموں میں آ بیٹھ گئے مجھے کہ میں بالکش وہاں سے اٹھ کے آیا کہ اور دوسرا اس سے فائدہ یہ تھا کہ چہرہ بھی قبلہ رو ہو رہا تھا تو یہ بڑی پیاری کی بات ہے شوق اللہ ہمیں بھی نصیب کرے عمل ہو جائے گی کوئی, دی کوئی دی اولاد ایسی نہیں جب آپ کی عزت کرے اور اس کی عزت نہ ہو سبحان بناؤ اپنے <Sanye>, باپ کی عزت کرنے سے اولاد کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے جی بڑا مشہور کال ہے نا کہ جس نے دنیا میں صحیح وقت پر اپنے باپ کی بات سننی اس کو دنیا میں کسی اور کی بات سننے نہیں پڑے گی باپ کی تو بات ہمیں جو سننی چاہیے وقت صحیح ہوتا ہے وہ بھی باپ کی بات کے جب بھی باپ کی بات سنی نا وہ صحیح کیا ہے سن لو کیا کوئی حرض نہیں ہے مطلب باپ اگر باپ ٹھوکر مارے گا کا جب اس کے قدموں میں بیٹھو گے اللہ ودیلا ودیلا جی کال شامل کرتے فیصل بھائی جی آپ بھی ہیں جی بالکل چلے ٹھیک جی آواز لگاتے رہلام علیکم جی السلام آباد سے بھائی آپ کے چینل بہت اچھا ہے یہ جو آپ نے میرا دیدی جی سے بات کی ہے یہ بہت اچھی بات کی ہے تاکہ عمل کیا جو میرے گھر میں برات ہے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ میں آپ سب کو بھی مشورہ دوں گا عمل کر کے دیکھیں شبہ یہ میں یہ جھجھک ختم کر دیں یہ جھجھک ختم کر دیں مجھے موقع ملتا ہے میں اپنے گھر میں چائے بناتا ہوں مجھے موقع ملتا ہے میں اپنے گھر میں یہ کام کر لیتا ہوں موقع चाँबा? کم ملتے ہیں مجھے موقع ایسا نہیں کہ مجھے کوئی موقع دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ بیٹھ کے کرو لیکن ہوتا ہے بالوں کا جیسے میں رات کو دیر سے جاؤں گا گھر پر تو ہم, ہم, میرے مزاج بھی نہیں, نہیں کہ میں گھر والوں کو اٹھاؤں فریج کھول لیں گے کھانا کھانا ہے نکال لیں گے, کر لیں گے. ہے, تو تو گرم کر لیں گے یا کبھی جیسے سحری کرنی ہے میں ساگردوں کو گرم کر لیں گے خود اب چائے بنا لیں گے اور اگر چائے کی پتی نہیں تو دھو لیں گے کبھی برتن دھو لیں گے کبھی اس پہ کیا حارت ہے آپ نے اپنے موڈ پہ کیا ہے نا لیکن آپ تو ہمارا موڈ چینج کرانے کی بات رہے نہیں میں نے یہ کیا ہے نا تو دیکھیں ایسا یہ گھر کا ماحول بدلے گا جب ہم پلیٹ اٹھاتے ہیں نا یا ہم جب دسترکن اٹھاتے ہیں نا تو گھر سے واقعد آواز آئے ہے آپ کو آپ رہنے دیں یہ اچھا یہ اچھا کہ آپ رہنے دیں دو چیز آپ نے کہی ہیں ایک تو یہ آپ نے یہ سچویشن آپ نے بتایا کہ ایسا ہونا چاہیے ایک سچویشن میں آپ کو بتاتا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر مرد زینے چر رہا ہے تو اگر عورت اس کے زینے چڑھنے کی آواز سن رہے تو اس کے چہرے کا جو رنگ ہے وہ اس کا تغور آ جانا چاہیے غصے میں نہیں کہ یار اب کیا, ہو کیا ہوگا اب کیا ہوگا تو جب, جب, جب وہ اکثر میں اس کے زینے کی آواز چڑھنے کی آواز آئے تب نہ کہ اس کا مزاج ایسا ہوگا ورنہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو تو یہ جو مک چپلوں چپ کو پسند نہیں تھی اس کو تو چرنا ہی سا جائے کہ پتا ہی نہ چلے <تصفح> کیا بات ہے؟ دبان اللہ ویسے اللہ, اللہ اللہ اکبر کہ <تصفح> سبحان اللہ سے یاد آئے اللہ اکبر کہتے ہوئے چڑے ہاں تو ٹھیک ہے اچھا ہے تو اس کو اگر اس کا مزاج اچھا ہوگا تو اس کے چہرے پر چمک آ جائے گا انشاءاللہ اور اگر اس کا مزاج وہ بد مزاج ہوگا تو چہرہ بد بے چارے دو <تصفح> چیزوں کو ملا رہے بد مزاج ہونا اور ایک روب دب دبدبا ہونا اب دونوں چیزوں کو ملا رہے ایت ایت ہیں کیوں رو دبدے کا روب دب دبدبہ چاہیے یار آپ دونوں چیزوں کو نہیں دونوں تھوڑا سا جو نا فاصلہ ہے کیا کریں کہ کیا چاہتے چلو آپ بتا دو کیسا ہونا چاہیے مرد کو گھر میں جیسے میں نے آپ سے کہ چیرے کا جو رنگ ہے وہ بھی ہے آپ بتاؤ کہ شور کو گھر میں کیسا ہونا چاہیے چلو ایک مثالی مارچ روپئے کھلاؤ سونے کا نیوالا دیکھو شیر کی نظر بتاؤ شور کو کیسا گھر میں ہونا چاہیے کہ ایک برتن بھی گرے تو اس کی آواز مطلب سوئی بھی گرے تو اس کی آواز نہیں ایسا سناٹا ہونا چاہیے ایسا دب دبدبا ہونا چاہیے ڈراپ سائلنٹ یہ تو آپ جنگی سورج حال بتا رہے ہیں نہیں ایک بندہ ہے اچھا یہ آپ تھوڑی سی سونے سے کیا ہوگا تو ایسا ہو گیا کیا ہوگا ہوگا تو اس کے تو افیکٹ تو بعد میں پتہ چلے گا کیا چلو کیا ہوگا میں یہ تو دیکھو نا کوئی بھائی کسی نتیجے کو دیکھ کر ہی بندہ کوئی نہ کوئی ایکشن پلان کرتا ہے نا ایسا ہو کہ आए گھر میں آئے تو خوف اور دہشت سوئی تک نہ گرے سانس کی بھی آواز نہیں آنی چاہیے ٹھیک ہے کھانسی بھی آئے تو آدمی کھانسی آر... آئے تو آدمی باتھ روم میں چلا جائے چھینک آئے تو آدمی گیلری میں چلا جائے کچھ بھی اس کا مطلب کہ مارا ماری ہوگی ایسا ماحول سے آپ کو کیا فائدہ کیا ہوگا یہ بتا دیں چلو فور ایسا ماحول بن گیا کہ کسی شور صاحب کے آنے پر بالکل ایک ہیبت تاریخی ہو گئی ایک مطلب وہاں زلزلہ آ گیا کوئی تو مطلب نہیں بھوت نہیں بول رہا شور صاحب ہے ایسا ہو گیا یہ سب کچھ ہو گیا اب چاہتے کیا ہیں اب کیا چاہتے ہیں آپ ایسا کر لینے سے ایک وقت جو مطلب اپنے اندر ایک قرار ملے گا تو یہ قرار کرار ایگو کو مل رہا ہے نا بھائی آپ کی ایگو کو قرار مل رہا ہے نا تو یہ تو اس دنیا کا کون سا معاشرے کا سمجھدار آدمی ہوگا جو بولے گا کہ یہ صحیح ہے غلط ہے ایک مرد کو گھر میں ایسا ہونا چاہیے کہ جیسا وہ چاہے نا گھر میں ایسا ہو رہا ہو گھر میں جس طرح کا وہ چاہتا ہو بس وہی وہ ہو جائے گا ایسا ایسا ہو جائے گا کوئی حرج نہیں ہے یہ سافٹنیس سے ہو سکتا ہے لیکن سافٹنیس تو بہت زیادہ پھر سامنے والے کو شہ دیتی ہے نہیں ایسا, ایسا بھی تو میں نہیں کہہ رہا آج میں ایک جی جانا ہے نہیں جانا یہ لینا ہے نہیں لینا ہے. دہا... کوئی حالت نہیں ہے کبھی کبھی دیکھیے آپ جب اپنے کردار اور انداز کے ساتھ ایک اچھی گھر گرستی لے کر چلیں گے نا کہ سر بھائی ان شاء اللہ ایسا نہیں ہوگا لانے چاہتے اور جن, جن گھروں کی بعض جگہ پر ہل کیسے ہو سکتا ہے وہاں بعضوں کا بد اخلاق سر چڑی ہوئی اور تہذیب سے آ رہی عورت بعد وقت گڈے پڑ جاتی ہے ٹھیک ہے میں نے ایک روایت بیان کی تھی اس سلسلے میں کہ ایک بد اخلاق عورت مرد کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہے یہ روایت ہے ٹھیک ہے تو ان چیزوں کو بھی مد میں رکھتا ہوں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اچھوں کو تو اچھے تو سب کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں آپ کی اسپرٹ یہ دیکھنی ہے کہ آپ نے برے کو اچھا کیا ملا ملا ملا لن ملا آپ کے کی اخلاق کو یعنی وہ بیچاری جس انداز سے بھی گھر پہ آئی ہے وہ کیا آپ اس کے سامنے اپنا کوئی ماڈل نہیں دے سکتے وہ آپ کو دیکھ کر چینج کیوں نہیں ہو سکتی دن رات آپ کے ساتھ رہتی ہے کھاتی پیتی ہے روتی ہے، اور روتی بھی ہوگی چلو سب کچھ کرتی ہے تو وہ آپ کو دیکھ کر کیوں نہیں بدل سکتے ساتھ نہیں ہوتی تو کم از کم آپ کے سامنے ضرور ہوتی ہے سامنے ضرور روتی ہے یا پیچھے روتی ہوگی عمران بھائی آپ ہی تو کہتے ہیں بیان میں مختلف ہے نا کہ یہ ٹیڑھی پتلی کی وجہ کوئی بھاشا ہی نہیں سمجھتی جب آپ خود کہتے ہیں اپنے بیاں اور ٹیڑھی کہہ رہی ہے اور اس کے مزاج میں ٹیڑھا پن کجی رہے گی یہ تو حدیث ہے نا یہ تو یہ تو ہمیں سمجھایا گیا ہے نا یہ کس کو کہا گیا ہے ہمیں کہا گیا ہے نا کہ یہ ہے تم اس کے ٹیڑھے پن سے فائدہ اٹھاؤ اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو تو اس کے, اس کے اندر یہ تھوڑا بہت جو مزاج کے اندر یہ چیزیں ہیں اور پھر مفتی احمد یا خیر نئی رحمت اللہ علی علی نے لکھا ہے کہ وہ جو ٹیڑی ہے نا وہ سب سے اوپر والی پسلی ہے زیادہ اور اس سے آپ نے استعارہ لیا اشارہ لیا کہ اس سے اوپر والے حصے سے زیادہ تکلیف ہوگی اور اوپر والے حصے میں زبان ہے ٹھیک ہے عورت کے مزاج میں ایک لکھا گیا ہے کہ یہ اس کے ساتھ کتنا ہی کلون آخرکار یہ بازو گز یہ کہہ دیتی ہے آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے تو اگر کبھی کوئی سی بات سنے نا تو اس کے پر غصے نہ کرے اپنے ایمان کو تازہ کرے میرے آقا نے کتنی سچی بات اللہ اللہ اکبر اکبر کیا, کیا, پات کیا پات بیان کیا حضور کر اپنے ایمان کو تازہ کرے واہ میرے آکا کیا گیپی خبر دی ہے یہاں آپ نے چپٹر کلوز کر دیا چپٹر کلوز کیا تو آپ کو یہ بھی سمجھا دوں کہ سرکار صلی اللہ نے جو اپنے آخری کلمات اپنے ظاہری حیات میں احتیاط فرمائے اور مردوں کے لیے فرمائے گا عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا کتاب میں کسی یہ جو حمازت کے سر یہ جو کہہ رہے ہیں نا یہ کبھی بھی انداز اختیار گا شوہر ایک شفکت کرنے والا اور ایک گھر کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق چلانے والا ہوتا ہے ان کو جھابر حاکم نہیں ہوتا گھر کا کہ اس کی آواز کی دبدباٹ سن کر بچے سہم جائیں عورت سہم جائے وہ آپ کی اس طرح مطلب کہ کوئی آپ سے ڈرنے کے لیے اس کے ماں باپ نے آپ کو نہیں بھیجا اس کے ماں باپ نے اس کی پرورش کس طرح کی ہے کبھی ہے آپ نے جس کو آپ ڈرا رہے دھمکا رہے ہیں اس کی ایک چھینک پر اس کا باپ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا تھا آج وہاں سے نکل کے وہ آپ کے پاس آئی ہے اگر وہ واقعی اللہ نہ کرے بد اخلاق ہے خدا نا خاصہ تمیز ہے خدا نہ خاصہ اس کی طریقہ کار درست نہیں ہے تو آپ کے پاس اس کو درست کرنے کے طریقے کتنے ہیں آپ نے سیکھا ہی کیا ہے سر یہی مانتی ہے یہ تھوڑی ہوتا ہے لیکن دیکھیں کو بھی جی ریزلٹلی اینٹی بایوٹک اینٹی بایوٹک کھانے سے جلدی وہ طبیعت بحال تو ہوتی ہے لیکن جب اینٹی بایوٹک بندہ کھاتا ہے نا تو وہ اس مرض کے ساتھ ساتھ اچھی چیزوں کو بھی تباہ کر رہی ہوتی ہے آپ اپنا یہ اینٹی بائیوٹک فارمولا یوز کرنے بیٹھیں گے نا تو اس کی اس چیز کو تو ایٹ اے ٹائم کنٹرول کر لیں گے اس کے اندر جو آپ کے لیے جو خوبیاں بھری ہوئی تھی نا اس کو بھی آپ کا یہ اینٹی بایوٹک ایٹیٹیوڈ جو ہے نا وہ تباہ کر رہا ہوں جس کا اثر آپ کو تھا میں پتا چل رہا یہی بات ہوئی دانشور کا قول جو میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں وہ یہی جی تھا آئیں گا آپ کی اسی بات کو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ آپ دانیشوروں کو دانش وندانہ رائے دینے والے اللہ تعالیٰ اور کسی کتاب میں یہ پڑھ ضرور پڑا تھا کہ عورت کی شخصیت سازی جو ہے نا عورت ایک موم کی طرح جس کی شخصیت سازی مرد کے رویے کا سانچا ہوتا ہے مرد کے رویے کا جو سانچا ہوتا ہے نا وہ اس کی شخصیت سازی کرتا ہے اس کے مطابق وہ آگے بڑھتی رہتی ہے تو رویے انسان کے جو ہوتے ہیں نا وہ لے کر آتے ہیں اور ہم اپنے رویوں کو تبدیل کریں جو گھروں میں بیٹھی اسلامی بہنیں ہیں ان کو تو ایک ہی مشورہ ہے بھائی کا اسلامی بھائی کا ایک ہی مشورہ ہے کہ آپ صرف صبر کریں اور خوش اخلاقی کے ساتھ گھر چلائیں بدینہ دیکھیے شکر کا بھی مشورہ دی دے دیں سلمان بھائی سوری سلمان بھائی شکر کا بھی مشورہ دے دیں اسلامی بہنوں کو کہ وہ شکر کریں بہت ناز پن کرتی ہیں شکر کریں تو اللہ بہت دے گا دیکھیں باپ کے بعد جو سب سے زیادہ ناز اٹھاتا ہے نا کسی عورت کے تو اس کا شوہر ہی ہوتا ہے تو اس کو شکر کا بھی تھوڑا درد دیں کہ وہ شکر کرے ہر حال میں شکر کرے اتنی ناقدری ناشکری تو بہتر تھوڑا سا میٹ کروں گا ان کے وہ دونوں جو ہیں نا مطلب شکر کے کے میں کہا کہ باپ بعد شوہر جو مطلب ہے نا بہت زیادہ ان کے ناز اٹھاتا ہے باپ کی تعریف اپنی جگہ پر ہوتی ہے کہ میرا باپ یہ میرا باپ وہ ان کے فضیلتوں کے مطلب امبار ہوتے ہیں اور شوہر کی جو مطلب کسی سے کوئی بات ہوگی تو وہ فضائل بیان نہیں ہوتے شوہر کے ایسا بھی مطلب تھوڑا سا پوش کر دیں آپ مجھ سے آپ تو مجھ سے گھر تو فیس ٹو فیس کرنے کے لیے آئے ہیں یہ ہوتی ہے تو مجھے تو یہ کروانا تھا اور اپنے چیک کو کیش کروانے مجھ سے کیوں کروا رہے ہیں میں تو مطلب کہ آپ تو مجھ سے سوال کر رہے ہیں نا جو بےچارے سنمان بھائی نہیں کر سکے تھے ہم سے جو کمزوریاں رہ گئی تھی ہم سے یہ رہ گیا تھا وہ رہ گیا تھا اب تو اپنے ٹاپک پر ہیں آپ اپنا معاملہ کیوں درست کروانے ہیں میرے سے یہاں مطلب یہ ہوا کہ آپ کا جو دعویٰ تھا کہ نمائندگی یہ صحیح طرح سے نہیں کر رہے دعوا بلا دلیل تھا آج آج آپ آپ دیکھیں بھی آج وہی کر رہے جو جو, جو, <carosas> جو میں کر رہا ضرور کیا بالکل ڈینائی نہیں کیا تھا کہ آپ بالکل ہی کیا ہے نا بالکل ہی آپ نے کوئی ہے نا تو کھیلوں یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا دیکھے جب ہمارا ٹاپک چل رہا تھا میری آزادی جی اس وقت بھی کوئی بہت زیادہ کاؤنٹر نہیں کیا دیکھیں آزادی بہت قسم کی ہے اور آزادی ود لیمٹیشنز بھی ہوتی ہے مگر وہ جو آپ نے ڈیفائن کی تھی آزادی اس میں کہیں اسپیس بھی تو دیں کہ مطلب انسان آزاد ہو میرا دل چاہ رہا ہے میں دی دیکھیے جب گفتگو ہو رہی تھی اس وقت چونکہ منو تو یاد نہیں ہے لیکن नुण नुण جو منو کہ جو ہے فیل یہ ہو رہا تھا کہ آزادی تو کہیں دور ہی رہ گئی ریسٹرکشن جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ آ گئی ہیں یعنی میں یہ فیل کروں کہ دیکھیں میں ایک انڈیویجل پرسن ہوں اور مجھے یہ آزادی ہونی چاہیے جو میں چاہوں میں کر سکوں نا مطلب اب میں جا رہا ہوں کہ میں کہیں جاؤں لیکن آپ کی طرف سے یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی ایسی جگہوں کو نہیں جانا چاہیے تو اب وہ جو ایک ریسٹرکشن ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے میں نے پابندیاں بڑھائی ہیں جی ایسا فیل ہو رہا تھا آپ یہ بتائیے کہ ملکی اور ریاستی حوالے سے اگر آپ غور کریں دنیا میں اس وقت ویزا پابندی بڑھ رہی ہے کم ہو رہی ہے حالات بگڑتے ہیں نا تو پابندیاں بڑھتی ہیں کم نہیں تو آزادی تو نہ رہی نہ آزادی سیلو ہو رہی میں کہہ رہا ہوں وہ آزادی وہ رکنا ہے نا ریسٹریکشن ہونا اور یہ آزادی کا کم ہونا یہ حالات کو قابو کرنے کے لیے ہوتا ہے اور وہ ہر پابندی نگیٹو تھوڑی ہوتی ہے آپ ہر پابندی کو نیگیٹو لے رہے ہیں تو پابند ہو گیا نا میں نیگیٹو تو اس لیے لے رہا ہوں کہ جب مطلب حالات ایسے نا ہر جگہ آپ یوں مطلب کہ وہ کھلے بندوں نہیں گھوم سکتے آج کل حالات ایسے نہیں ہے آپ کو معاشرے میں کوئی سدری بھی چیز نظر آتی ہے مطلب ابھی تک تو جو بھی وغیرہ سب بھی خرابیاں تھیں کوئی اچھی چیز جو معاشرے میں آپ کو سدھار کی طرف لگتی ہے کہ یہ ہے یہ مجھے اچھی لگتی ہے ایک تو آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو بتا دیا نہیں کافی چیزیں اچھی ہوتی ہیں دیکھے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے زمین خالی نہیں ہے بہتری سے زمین خالی نہیں ہے ایک اچھی چیز تو آپ کو متین چینل پر ہم دکھائی رہے ہیں ٹھیک ہے اور ان میں ہزاروں متقفین تھے یہ بھی ایک اچھا پہلو تھا الحمد. جنہوں نے قرآن کریم پڑھے جنہوں نے رمضان مبارک میں عبادتیں کی نیکی ماشاو کے کام کیے ہیں لیکن آپ مجھ سے ایمرجنسی وارڈ میں کھڑے ہو کر پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو یہاں کوئی صحت مند فرد نظر آ رہا ہے اللہ ٹھیک ہے نا اگر آپ نے مجھ سے یہ سوال کرنا ہے تو کسی اچھی پارک کھلی فضا میں کوئی پارک پارک میں بیٹھ کر بات کرتے جہاں مریض نہیں ہوتا آپ ایمرجنسی وارڈ میں پوچھ کر مجھے کہیں کہ یہاں کو صحت مند مرد فرد نظر آ رہا ہے تو جہاں مجھے لا کر کھڑا کر رہے ہیں جہاں مجھ سے سوال جواب کر رہے ہیں اور جو آپ نے سینئر بنایا ہوا ہے گفتگو کا وہ تو ہے ہی ایمرجنسی وارڈ کا تو وہاں تو پرابلم ہی اور مریضوں کی بات کی جائے گی نا قبرستان میں جا کر آپ پوچھو گے یہاں بچے کتنے پیدا ہوتے ہیں گورکھنڈ سے کبھی پوچھا ہے اور تو مردوں کی باتیں کی جائے گی نا تو جس آپ اور ہم جس سوسائٹی کو جس سوسائٹی کو ناٹ آل اوور ہم جس سوسائٹی کو ڈسکرب کرتے ہیں اگر آپ اوور آل جھو جا کے دیکھیں تو ہمارے آوے کاوا بگڑا ہوا ہے اگر کہیں کوئی بہتری ہے بھی تو دو قدم بہتری نظر آتی ہے پھر گندگی نظر آتی ہے پھر, پھر, پھر کہیں دو قدم بہتری نظر آتی ہے آدمی کھلا ہو کر ایک فریش है لیتا ہے پھر तो نالوں کی بدبو شروع ہو جاتی ہے گندی گندا ماحول شروع ہو جاتا ہے عجیب و غریب حالات ہیں آپ مجھے بتائیں جس ایک گھر کی مثال دیں یار اللہ ماشاء اللہ میں نہیں کہتا کہ ایک, ایک گھر بھی نہیں ہے مگر بہت ڈنے پڑیں گے آپ کو کہ جس گھر کے بارہ افراد اور بارہ کے بارہ کہہ دیں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہمارے آپس کے بہت کم لوگ ملیں گے میں نے کہتا بالکل نہیں ہے جتنی پرسینٹیج یہ آپ نکالو گے نا اتنی بہتری کی بات کریں آپ باقی اس کے علاوہ پرابلم ہی پرابلم ہے اچھا نہ برداشت ہے نہ صبر ہے نہ علم ہے نہ عمل ہے نہ احترام ہے نہ رسپیکٹ ہے نہ ایک دوسرے کے حقوق کو جاننے سمجھنے کی کوئی ہمیں وہ ہے کیونکہ علم میں, میں وہی آ کہوں گا کہ اگر وہی آپ کو پہلا سوال کہ جن اداروں سے آج تعلیم حاصل کی جا رہی ہے نا ان اداروں سے تربیت آنا بھی بہت ضروری ہے مگر تربیت وہ ہو جو شہر مصطفیٰ کی تعلیم کے مطابق صلی اللہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کالج یونیورسٹیز میں ہے <تصف> کہ اگر وہ بے پردہ بھی ہے اور وہ بے پردہ گھومتی ہے پردہ نہیں کرتی فیشن بھی نارمل کرتی ہے تو اس میں تو اس کا تو کچھ بھی نہیں ہے نا مطلب وہ تو اگر ہی گھوم رہی ہے وہ تو دیکھنے والوں کا نظریہ چینج ہے نا وہ غلط نظر سے اس کو بھی تو منع کیا گیا نا اس طرح نہ گھومے اور مرد کو بالکل کہا گیا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے اور مرد کو کہا گیا کہ ایسی جگہوں پہ نہ جائے ہمیں کہا گیا ایسی جگہوں پر ہم نہ جائیں اگر وہ اس طرح بے پردہ گھوم رہی ہے اور اس طرح بے پردگی کر رہی ہے تو اس کو بھی اس منع کیا گیا ہے نا ایسا تو نہیں ہے نا کہ وہ کہ میرا کیا قصور ہے میں تو گھوموں گی پھروں گی یہ تو نہیں ہے منع کیا گیا اور رس گلا مٹھائی بیچ میں رکھو اور بولو گے اس کو مکھی نہیں آئے گی تو ایسا کیا ہوگا اس جگہ پر مکھی رکھے اس جگہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے یہاں تو مکھی آنے کا یہاں تو نہیں آ سکتی یہاں پر اب رسگلہ رکھیں تو یہاں مکھی آئے نگارے شرا کی بات کی میں تائید کرتا ہوں جی اسی طرح سے حکیم میں آپ کو ریلسٹک بات بتا رہا ہوں جی حقیقت پر مبنی آپ اصلی زعفران لیں اصلی زعان وہ زعفران لے کر آپ جو ہے وہ یہاں اس کو رگڑنا شروع کریں آپ کو مکھی مکھا جو ہوتا ہے موٹا وہ نظر آ جائے گا یہاں وہ اڑ کے آ جائے گا ایک بات دوسری بات آپ آم کھائیں گے آم کھا رہے ہو آپ کو مکھیاں جو آم کے آنے سے جو مکھیاں نظر آتی ہیں عمومی طور پہ نظر آتی ہیں آپ کو یہ دوسرا یہ کہ دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ تو خیر ٹیکنیکل قسم کے لوگ ہیں نا آپ ایک روپ میں کھانے کا کیوں منع کرتے ہیں جہاں تار پیچھے ہوئے ہوتے ہیں چوہے آنے کا چوہ چوہا کیسے آئے گا چوہا تاروں سے سون کر آئے گا اسمیل جس طرح چوہا کھانے کی سمیل لے کر آ جاتا ہے نا اور آ آپ کے تار کاٹ کے چلا جاتا ہے اس طرح یہ بدنگھائی کا شوقین آدمی ہے نا یہ بے پردگیاں دے کر آ جاتا ہے Allah, Allah. اور ان کے دامنوں کو تار تار کر کے چلا جاتا ہے تو چوہا ہمارے الیکٹرانک چیزوں کی چیزوں کو تار تار کر کے چلا جاتا ہے عمران بھائی مسئلہ یہ ہے یہ ایسے ہوتے ہیں بدنگھائی والے پرسپیکٹو چینج کر رہے ہیں نا مطلب جہاں نظریں جکانے ہیں تو آپ تعداد ان کی بڑھائے بہت ساری ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں سر ان کی تعداد ان کو ان کی تربیت کریں کہ وہ نظریں نیچے رکھیں اگر ہم اگر بے پردہ گھوم رہی ہیں تو کیا ہے اس میں کیا کریں کیا کریں آپ, آپ کیا چاہتے ہیں کہ روٹ پہ اور بازاروں میں جو ٹائم رکھ دیں کہ اس روٹ پہ اتنے بجے یہ عورت گزرے گی اور اتنے بجے مرد گزرے گی آپ کیا چاہتے ہیں معاشرے میں آپ کو زندہ رہنا ہے دیکھیں آپ کو معاشرے میں زندہ رہنا ہے آپ کو بازار بھی جانا ہے عورت کو بھی بازار جانا ہے آپ کیا چاہتے ہیں مطلب ایک ٹائم ماننے صبح کے ٹائم عورت جائے گی تو مرد جائیں گے اس بازار میں اور رات گڑھ مر جائیں گے آپ نے نظریں نیچے رکھے نا وہی تو کہہ رہی ہے مدنی برخہ پہنا دیں مدنی برخی دیکھیں ہم معاشرے میں رہتے ہیں مدنی برکہ جو لیڈیز پہنی ہوتی ہے اور جو ہے نا دوسرا برکہ اور بالکل بے پردہ اس کو ہے نا دیکھنے کا نظریات بالکل چینج ہو جاتے ہیں مشاہدہ کریں تو ہے نا مدنی برقی والی سلمان کیا بولتے ہیں نہیں میں تو ان کو یہ کیا کہہ رہے مدنی برقی کا یہ جو بات کر رہے ہیں اور ہمارے بھائی نہیں یہ تو بالکل انہوں نے جو بات کی کہ رکھ لے ہیں, یہ کرنے کہہ, کہہ رہے وہ ٹاپک تو پورا आप چلے آپ بتائیے آپ بتائیے آپ تو کر رہے سلمان بھائی نے یہ بات اٹھائی تھی کہ یہ یہاں جا رہی سلمان بھائی نے بھی بات کی تھی پرومو میں آپ دیکھ سکتے ہیں سلمان بھائی نے بھی بات کی تھی تو آپ بتائیں جی کوئی ٹائم ایسا بتا دیں اس نے یہ بات نہیں کی میں جو آپ کو میں اس ٹو کی بات کروں سے میں ان سے بات کروں گا لیکن بات یہ ہے کہ جی آپ مثال کی بات کر رہے ہیں مدنی پور کے مدنی پورے دیکھتے ہیں میں ایک کیٹگری ہوگی جو ریسپیکٹ سے دیکھتی ہوگی میں نہیں سمجھتا یہ کیٹگری ہے جو بالکل عجیب نگاہوں سے دیکھتی ہے اور دیکھ کر ہستی ہے مالس میں بڑے بڑے مالس کی بات کرتی وہ دیکھ کر ہنستی ہے یار کیا دیکھو دیکھو اشارہ کرتے ہیں اور جو پہنا ہوا ہوتا ہے وہ کمپلیکس کا شکار ہو رہا ہوتا ہے وہ عجیب سے مطلب اس کی جو احساس کمتری اور اس کی جو چیزیں جو کلیئر ہو رہی ہوتی ہیں انوائرمنٹ میں ہم رہے ہیں نا کہ مطلب یہ جو دوڑ آپ بتا رہے ہیں ہم لوگ ہم دیکھ رہے ہیں یا پچھلے دوڑ کی باتیں کر رہے ہیں ہم لوگ تو آپ لوگوں کو مطلب جو ہے نا دعوت اسلام لوگوں کو چار کام ہیں کام مسجد قافلہ اور گربا یہ چار کام ہیں آپ اگر ہمیں مطلب کیا چار کام چار کام جو مطلب جو مین چار کام ہیں مسجد گھر کام کاج متنی قافلے وغیرہ نیکی کتاب یہی چار کام ہیں نا آپ لوگوں کا باہر نکلنا نہیں ہوتا ہے سو بھی کام کہاں کرنے جاتے ہیں کام کہاں کرنے جاتے ہیں کام پیسے کمانے کہاں جاتے ہیں ہم لوگ آپ لوگ تو ایک جو مطلب ایک لمیٹڈ ایریا مطلب ہے نا وہاں پہ آپ کیا مطلب پورے شہر میں گھومتے ہیں کرنے کے لیے آپ مجھے بات نہیں مطلب سمجھنے کے لیے تو سوال جواب کر رہا ہوں زور کیا آپ نے اتنا جو مطلب دبا دیا ہے دبا ہے نہیں پہلے تو چار کی تو وزاد کرو مدنی کافرے میں کہاں جاتے ہیں ہم لوگ مسجدوں میں مسجد میں مسجد تو میلوں میں مثالیں بنی ہوئی تو آپ میرے متنی کام کرنے میں کہاں جا رہے ہیں آپ کو جواب جب نہ ملے تو مجھے بولنا نا لائیو ہے نا ریکارڈیڈ تو نہیں ہے آپ کے جا رہے ہیں آپ کس کام کے لیے جاتے ہیں کام کے لیے جاتے نا بھائی آپ گھر سے نکل کدھر کرتے ہو آفس مدنی جنرل میں مدنی جنرل میں کتنے گھنٹے رہتے ہو دس گھنٹے پھر نکل کے کہاں جاتے ہوتے گھر جاتے ہیں تو کہاں جاتے ہو کام کے لیے تو پھر بھی آف ہی رہتا ہے نہیں آپ کو تو ہلیہ ہی ایسا ہے نا کہ آپ لوگ تو کہیں آگے پیچھے پاؤں ہی نہیں مار سکتے ہم لوگوں کو تھوڑا مطلب مال اسپیس دے دو تھوڑا فریڈم کی طرح کریں گے تو ریسٹورینٹ بند کروا میں نے کی بات کی نہ ریسٹورینٹ کی بات کی نہ میں نے تو کوئی بات نہیں کی تو آپ لوگ کر رہے تو آپ نے بات کی تھی نا ریسٹورینٹ کی بات نہیں تو میں نے کل پرسوں وہ تو میں صحیح بات کی نا نہیں تو ریسٹورینٹ کے اندر میں مشورہ دے سکتا ہوں میں नاج... جائز ناجائز پر تو میں نے بیس نہیں کی تھی میں نے کوئی شریک حکم تو بیان نہیں کیا تھا آپ آرک سے جا کے میری ریکارڈنگ نکال لیں اور آپ ان کو دیکھ لیں میں نے کہا تھا میں مشورہ دیتا ہوں آپ کو یہ تو اگر آپ ہوٹلنگ کرتے ہیں اور میں نے آپ کو سیونگ کے ایک اصول بتائے تھے کہ اگر آپ سیونگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی ہوٹلنگ کو ریڈیوس کریں اگر آپ دو دفعہ ہوٹل جاتے ہیں تو میں نے کہا ہوٹل مت جائیے کیونکہ میں یہی مشورہ دوں گا کہ ہوٹل کا ماحول ایسا نہیں ہے کہ جس میں مطلب کہ آدمی اگر اپنی مطلب بے پردگی سے خود کو بچا بھی لے گا اپنے گھر والوں کو تو وہاں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو پرابلم کر سکتی ہیں یہ ایک مشورہ ہوتا ہے مشورہ تو دیا جا سکتا ہے نا بھائی ابھی تو مجھے دس مشورے دے رہے ہیں مشورہ دیا پھر میں نے کہا اگر منگاؤ ہوٹل کا گھر پہ منگوا وہ بھی زیادہ نہ منگوائیں کوئی ایک کا دفعہ تاکہ آپ کی انکم اور سیونگ کا میں نے مشورہ دیا تھا اس کے علاوہ میں نے اس میں آزادی نہ آزادی آزادی کا ٹاپک تھا اس وقت کیا آرکیز سے کوپی نکال لیں نہ میں نے تفریح گاہوں کی اس وقت ڈسکشن کی تھی بلکہ آپ کا مجھے بعد میں یہ کامنٹس ملے تھے کہ یار یہ آزادی کو ایک لمیٹڈ ٹاپک پر لے کر رکھا آزادی تو بہت بڑا ٹاپک تھا وہ تو ہمارا ڈسکس ہوا ہی نہیں تھا جب ایک ہمارے ساری بھاشا میں ڈسکس ہوئی نہیں ہے تو اس کو ایز اے آرگومنٹ لانے کا جواب کیوں بنتا ہے مطلب بات دو دو دو کرتے بات کر سکتے ہیں نا بات یہ تو اس کا طریقہ نہیں ہے نہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آزادی پر ایک نیا ٹاپک ایک نیا سلسلہ کر لیں گے آپ لوگ اس وقت آ جائیے گا ہم انشاءاللہ شاء آزادی پر بات کریں میری آزادی مطلب مہینے میں دو مرتبہ ہوڈنگ کرتے ہیں آؤٹنگ کرتے ہیں انوائرمنٹ چینج کا جواب میں اس وقت دوں گا اس کا جواب میں انشاءاللہ اس وقت دوں گا جب آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کر میری آزادی پر فیس تو فیس کر لیں ٹھیک ٹھیک نیکسٹ ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے ابھی تو آپ میری آزادی والے سلسلے کے بعد گفتگ کرنے تو نہیں بیٹھے آپ تو یہ بیٹھے ہیں کہ مثالی معاشرے میں جو سوال سلمان بھائی نہیں کر سکے وہ سوال آپ کرنے کے لیے بیٹھے اور وہ سوال آپ کتنے کر رہے ہیں یہ آپ اس سلسلے کی جب آپ ریکارڈنگ نکال کر دیکھ لیجئے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کیسا مثالی معاشرے کا ایک مثالی پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کا انشاءاللہ شاء خود ہی ایک مثالی پوسٹ مارٹم ہوتا جائے گا میں یہی یاد کر سکتا ہوں مثالی معاشرے میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر ماں باپ اپنی اولاد کو کوئی بدوا دے دیں کہ اگر کسی کی تیری ٹانگ ٹوٹ گئی تو اب وہ انتظار کرے کہ کب اس کی ٹانگ ٹوٹتی ہے اب ایک کالر آتا ہے ایک کالر کچھ اس کے والدین اسے غلط چیز چاہتے ہیں تو آپ نے بتایا کہ جہاں شرن اس کے اوپر پابندی آتی ہے تو وہ ماننے سے انکار کر دے لیکن وہ غلط چیز ماننے پر نہ ماننے پر اپنی اولاد کے وہ کوئی بدوا دے دے تو پھر یہاں پہ سلام بھی یہ سوال نہیں بنتا تھا کہ وہ کب تک انتظار کرے مطلب غلط چیز نہیں مان رہا وہ جو اولاد ہے وہ اپنے ماں باپ کی غلط چیز نہیں مان رہی اب اس کے اوپر اس کو بدوا مل گئی اب وہ بدوا جو ماں باپ نے دے دی کیا وہ نہیں, ایسا نہیں اگر اللہ نہ کرے ماں باپ کی دل آزاری کرتا ہے نا ایک ہوتا ہے متعزی یعنی ماں باپ نے ازیت لی تاضی ماں باپ نے ازیت اوڑ لی اور ایک عذیت دینا نہیں جو ازیت اوڑے وہ متعزی ہوا نا جو ازیت اوڑے گا وہ تو متعزی ہوا نا تو وہ ہو گئے متعزی ماں باپ جنہوں نے ازیت اوڑ لی وہاں اس نے ازیت دی نہیں ہے اس نے بات نہیں مانی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والی بات ہی نہیں مانی اور اس وقت ماں باپ اس کو کچھ کہہ دیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کا حفاظت اس کے اللہ فرمائے گا کیونکہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے بات نہیں مانی نا لیکن اگر ماں باپ کے دل آزاری کرتا ہے بلا اجازت شرحی اور ان کی ہی کرتا ہے اور اس وقت اللہ نہ کرے ماں باپ کی زبان سے کوئی بات نکل جائے تو واقعات ہیں واقعات ہیں ایک ہے شخص جس کی ٹانگ ٹوٹی تھی اس نے یہی کہا تھا کہ میرے مجھے ماں نے بدوا دیجیے کہ تیری ٹانگ ٹوٹے گی میرے سے میں نے پرندے کی ٹانگ توڑ دی تھی تو میری ماں نے کہا تھا تیری بھی ٹانگ ٹوٹے گی تو میری ٹانگ ٹوٹی میری ماں کے کہنے اللہ رحمت فرمائے ہماری بھی حفاظت فرمائے ہمارے ماں باپ کی بھی حفاظت فرمائے کال کافی ساری تھا میرا خیر آپ کال زیادہ تھا لے جیسے و رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں بابل مدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں محمد علی سلطانی میں آپ کا سلسلہ ابھی میں نے دیکھ رہا ہوں یہ میں تو یقین نہیں آ رہا کہ اتنا اچھے سے سلسلے ماشاء رمضان میں بھی رہے میں نے پہلی دفعہ یعنی بدنی چینل اس طرح دیکھا تو ماشاءاللہ اللہ اللہ آپ کو جزائق خیر دے یہ بدنی چینلوں کا سارے چینل بلا دیے اور میرے گھر میں بہت اچھا اپنے رمضان ابھی مجھے یقین نہیں آ رہا کہ فیس ٹو فیس کر کے میں اس وقت نام پڑھ رہا ہوں لیکن فیس ٹو فیس کر کے آپ بھی جو سوالات کے جوابات آ ماشاءاللہ اللہ لاجواب اور میں یقین نہیں کر سکتا کہ دوسرے چینل میں کسی چینل کی وہ, وہ نہیں کر رہا ہوں لیکن میں آپ کو ایک بات یہ چینل جو کام کر رہا ہے نا ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہا ہے میں فرسٹ ٹائم دیکھ رہا ہوں اس مذہبی چینل کو اس طرح اور ماشاءاللہ I very ویری اپریشیٹڈ بہت اچھا ماشاء بہت اچھا اللہ آپ کو جزائق کر دے اور ابران بھائی کو بھی اللہ جزائے خیر دے جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ان کو بھی جزائے خیر دے السلام علیکم و رحمتہ اللہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ حوصلہ افزائی آپ نے کی آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ کریم آپ کو بھی اس کی خوب خوب مدنی چینل دیکھنے کی برکتیں بھی عطا فرمائیں اور بس آپ دیکھتے رہیے مدنی چینل اس کی دعوت بھی دیتے رہیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے بھی وابستہ رہیے میں چاہوں گا کہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں کچھ امیر سنت کے مناظر دکھا دیں اور وہاں کیا پڑھا جا رہا ہے یہ بھی دکھا دیں ہمیں بھی دکھاتے رہیں لیکن ہاف اسکرین پر امیل سنت کی بھی زیارت کروائیں بھی اور کچھ وہاں کیا پڑھا جا رہا ہے کچھ وہ بھی سنوائیں ہمیں بھی آواز دے دیں جی جب تک کال شامی کر لیتے ہیں جب تک وہ اچھا وہ کنیکٹیویٹی ٹھیک جی کال لے لیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی میرا ان دونوں بھائیوں سے سوال ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ عورت کے اوپر دب دبدبا ہونا چاہیے روب ہونا چاہیے تو میں پریشان اس بات سے ہوں کہ جو اس بہن کو میں نے پالا پوسا بڑا کیا جوان کیا کیا میں یہ خواہش کروں کہ اس کا خ... جو شوکر ہے جو اس کا خامد ہے وہ بھی اسی طرح میری بہن کے اوپر روب کرے دب دبا کرے اور کیا یہ مجھ سے برداشت ہوگا اگر میں کسی کی بہن کے اوپر روب اور دبدبا کروں اور کل کوئی میری بہن کے اوپر روب اور دبدبا کرے تو کیا میں برداشت کر لوں گا السلام علیکم رحمتہ اللہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاته. بہت خوبصورت جواب دیا آپ نے آدمی کسی کی مطلب جو گھر میں ہمارے پاس آئی ہے آپ یہ سوچے کہ اگر مطلب میری بہن بھی میں نے کہیں رخصت کی ہے یا میرے بیٹی اگر کہیں رخصت کی ہے تو میں کیسا چاہوں گا کہ میری بہن کے ساتھ اس کا شوہر اور میری بیٹی کے ساتھ اس کا شوہر کیسا سلوک کرے تو ظاہر ہے کہ وہ مجھے بھی سوچنا چاہیے کہ میں بھی جس کو لے کر آیا ہوں وہ بھی کسی کی بیٹی ہے کسی کی بہن ہے تو مجھے اس کے ساتھ کتنا حسن سلوک سے کام لینا چاہیے میں دوبارہ کر دوں کہ عورتیں بعض اوقات بہت زیادہ تنگ کرنے والی بھی ہوتی ہیں میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوتی ہیں مگر اس کا حل کرنے کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں نہ کہ خود ہی جابر بن جائے اور ظالم بن جائے اور اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانے کا مرتکب ٹھہرے گھر کو اچھا بنانا ہے تو اچھے طریقے سے ہی گھر اچھا بن سکے گا برے طریقے سے نہیں بن سکے گا کل چلائیے محمد اشتیاق عرب سے عز کر رہا کچھ گزارشات ان اسلامی بھائیوں سے جو عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں میں جو سمجھا ہوں ان کی گفتگو سے وہ کچھ اس طرح ہے کہ کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھ کے ڈگریاں تو لے لی جاتی ہیں لیکن تعلیم جس کو ہم تعلیم بولتے ہیں اور جو مسائل گھروں میں آتے ہیں میاں اور بیوی کے درمیان وہ اس وجہ سے ہیں کہ لوگ شاید اب زیادہ سے زیادہ تعلیم اپنی فلموں ڈراموں اور اسٹیج ڈراموں سے لے رہے ہیں وہاں پہ جو دکھایا اور بتایا جا رہا ہوتا ہے شاید لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی حقیقت ہے اسی انداز پہ زندگی گزارو بیوی بی کو اس طرح دباؤ شوہر کو اس طرح دباؤ یعنی دونوں کی ایک جیسی ٹریننگ ایک ہی موضوع کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جس میں یہی سکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ بیوی بی شوہر کو دبائے اور شوہر بیوی بی کو دبائے شاید اس وجہ سے بہت سارے بگاڑ پیدا ہوتے ہیں اگر تعلیم جس کو کہتے ہیں تعلیم دینی تعلیم میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کہاں سے حاصل کریں عائش رسول سے کہیں سے بھی حاصل کریں دینی تعلیم ہوگی تو انشاءاللہ شاء اللہ کا وجل نگران شعرا اور دیگر مبلغین جو فرما رہے ہیں وہ انشاءاللہ شاء اللہ ان میاں اور بیوی کی سمجھ میں ضرور آ جائے گا باپو خیرا سدھان بہت بہت شکریہ اشتیاق بھائی اللہ کریم آپ کو بھی صحت و تندرستی اور آپ نصیب فرمائے کال چلائیے محمد شاہد بات کر رہا ہوں کراچی سے ابھی فیس ٹو پروگرام آ رہا تو جو سائبان پریکٹیکل بات کر رہے ہیں پریکٹیکل بات کر رہے ہیں وائف اور ہسبینڈ کے اوپر بات کر رہی ہے تو یہ جو پریکٹیکل بات کر رہے ہیں تو میچنگ جو میچنگ ہو جو بھی پریکٹیکل اور پریکٹیکل جو ہونا چاہیے انسان کو تو اگر وائف ہسبینڈ کی یا اگر وائف کی بات کو اگر مان لیتے ہیں اس میں کوئی مظاہرکہ تو نہیں ہے تو مڈن ریزروینسی جیسی باتیں بات ہو رہی تھی کہ نہیں کہ وائف جو ہے اپنے شور کی خدمت کرے ہسبینڈ اور ہسبینڈ کو بھی ماننے میں اس میں کیا حد ہے پچھلے آدھے گھنٹے سے اگر یہ گفتگو سن رہا ہوں تو کم اب اس چیز کو بھی مد نظر رکھا جائے تو میرے خیال سے یہ گفتگو کے اندر جب پریکٹیکل ہے تو پریکٹیکلی تو اگر وائف اگر ہسبینڈ اگر وائف کی بات کو اگر سمجھ لے تو اس میں کوئی مسئلے کی بات ہے جی کیا نتیجہ کیا نکل رہا ہے نتیجہ کیا نکل رہا ہے کی <تصفيق> انہوں نے بتا دیا کہ ہمیں نا آدھے پونے گھنٹے سے مثالی شور ہسبینڈ وائف پر ہی ڈسکس کر رہے تھے جبکہ ہمیں پورا اس کو وہ تو میں پہلے ارض کر چکا ہوں کہ اصل میں آپ لوگوں نے بالکل دل پہ لے لیا ہے نا سلسلے کو اور وہ اندر بھرا ہوا تھا اس کو خالی کرنے کے لیے آپ کو موقع چاہیے تھا شاید یہ آپ کو موقع مل گیا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس طرح کی فیملیز ہیں جو ان چیزوں کو بہت اچھی طرح کہ گھر کو اگر اچھا چلانا ہے تو میچول انڈرسٹینڈنگ سے چلے گا نرمی اور پیارو محبت سے چلے گا گرائی چکرے سے گھر نہیں چلا کرتے اور اپنی حاکمیت جتانے سے گھر نہیں چلتا دل میں جب تک اطاعت اور محبت اور عزت نہیں آتی نا اس وقت مزہ نہیں آتا عورت کو چاہیے کہ وہ مطلب میں جیسے میں نے مثال دی نا رنگ کی کہیں, تو اس میں بیوی کو بھی چاہیے اس تو ماحول کیا تھا اس وقت ماحول یہ تھا چینی شوہر کو چاہیے کہ بات رکھ لے دل رکھ لے اب تھوڑا ماحول چینج کرتے ہیں کہ اس میں یہ کہ اگر وہ کہیں نہ کہیں مجھے بلو پسند ہے چلو آپ کو گرے پسند ہے تو آپ گرے کروا لو تو اب بچوں کی امی کو چاہیے کہ شور نہیں آپ کو بلو پسند ہے نا اب ہم بلو کروائیں گے نہیں نہیں گرے ہوگا نہیں بلو ہوگا اب پتا نہیں کون سا ہوگا ٹھیک ہے آدھا کرے آدھا بلو ہو جائے نہیں نہیں کیا پتا کیا بتا آدھا کرے آدھا بلو ہو اور کوئی آ کر کہے کہ یار یہ کیا تو کہ یہ ہماری محبت کی نشانی ہے یہ ہماری محبت کی علامت ہے تو یہ مطلب ایک بات کر رہا ہوں بھائی آدمی محبت کی علامتوں میں کیا کیا بنا دیتے ہیں تم ایک دیوار دو کلر کی نہیں بنا سکتے ہو گولا گنڈا بن جائے گا گولا گھنڈا نہیں بھائی اگر گولا گھنڈا بھی محبت کی نشانی میں بنتا تو گندہ ناجاج ہو جائے گا عمران بھائی مثال دے رہا ہوں خوش طبعی کر رہا ہوں اگر جیسا نہیں ہوتا لیکن میں سر یہ کہہ رہا ہوں کہ جس گھر کی چار دیواری میں رہتے ہو اس گھر کی چار دیواری میں تو کوئی محبت کی نشانی بنا لو آپ کے بچے کہہ سکیں کہ یہ ہمارے ماں باپ کی محبت کی نشانی ہے مطلب بچوں کے آگے رول ماڈل بنے ماں باپ کہ بچے زندگی بھر ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد بچے کہہ سکیں کہ جس طرح ہمارے ماں باپ آپس میں محبت کے اور اتفاق سے زندگی گزاری ہے کاش ہمیں بھی نصیب ہو جائے ایسا ہونا چاہیے ہے اور وائس بھی نیچے امیر اس میں جو کلام پڑھا جا رہا ہے یہ کہ پہلے کال لے لیتے ہیں پھر انشاءاللہ چلتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ مشمد کو ہے سینہ. کا بہت ہی پیارا سلسلہ فیس ٹو فیس دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ نگران شورا کے مدری اسکول مدینہ مدینہ نگران شورا کی بارگاہ میں ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے سائن بھائی نے یہ ارض کیا کہ شوہر کا گھر میں روک اور دبدبہ ہونا چاہیے ایک ڈر ہونا چاہیے حجی صاحب اس ڈر کی وجہ سے یہ ہے کہ گھر میں ڈیویج ہوگی اور بچے جو ہوں گے وہ شریف کے پابند ہوں گے نمازوں کا وہ کہیں گے تو وہ نماز پڑھیں گے سنت پر عمل کرنے کا کہیں گے سنت پہ عمل کریں گے تو اس کا ڈر یہ دو طرح سے ہے ایک تو ڈر مار اور مار ڈار کا ڈر ہوتا ہے اور ایک ڈر وہ ہوتا ہے جو محبت اور پیار والا ڈر ہوتا ہے جیسا کہ ہمارا امیر اہل سنت کے ساتھ پیار اور محبت والا ڈر ہم امیر اہل سنت سے ڈرتے ہیں اور ڈر کر ان کی اطاعت کرتے ہیں جیسی نگرانی شدہ سے ہم ڈرتے ہیں اور ان کے ڈر کی وجہ سے ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کی اطاعت کرتے تو ایسا ڈر اور خوف تو آج کل ہونا چاہیے کیا خیال ہے کیا فرماتے اس بارے میں آپ جزاک السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ, <سلام والا علیکم> وبرکاتہ یہ ڈر جو ہے نا یہ ڈر اصل میں یہ ہے کہ میں اس کی ناراضگی سے ڈرتا ہوں میں اس سے نہیں ڈرتا نہ میں اس کی مار سے ڈرتا ہوں نہ میں اس کے ڈانٹ سے ڈرتا ہوں نہ میں اسے کسی اور چیز سے ڈرتا ہوں میں اس سے ڈرتا ہوں یہ ناراض نہ ہو جائے اور اس کی ناراضگی سے کیوں ڈرتا ہوں اگر یہ ناراض ہو گیا تو ایسا کہ میرا رب میں سروٹ ہے یہ ہے وہ ڈر کہ جس ڈر کے اندر عزت بھی ہے تعظیم بھی اور محبت بھی ہے شوہر کا اگر ایسا ڈر ہے یا بچے اس لیے ڈرتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ناراض ہو گئے یا میرے والی صاحب ناراض ہو گئے تو میری آخر خراب ہو جائے گی وہ الٹیمیٹلی وہ جو ڈر ہے نا وہ آخرت کا ڈر ہے وہ قبر حشر کا ڈر ہے نہ کہ اس ڈائریکٹلی اس پرسنالٹی کا وہ پرسنالٹی انڈائریکٹلی اس کا ذریعہ بنی ہے کہ میں اس سے ڈر اس لیے رہا ہوں کہ کے یہ ناراض ہو گئی تو آگے جو ناراضی کا جو سلسلہ ہے نا وہ پھر میرے لیے قبر آخرت کے لیے دنیا کے لیے بھی نقصان دے ہو سکتا ہے باقی میں آپ کو بتاؤں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے شہر میں داخل ہوئے تو خلیفہ ہارون رشید نے کھڑکی سے دیکھا یا باہر سے کہیں سے دیکھا لوگوں کو ہجوم تھا تو کہا کہ کون ہے کیا ہے تو کسی نے کہا کہ یہ وقت کے ولی ہیں ان کا نام عبداللہ ابن مبارک ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور لوگ ان کا استقبال کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں ہجوم تھا تو پھر اس نے کہا کہ خلیفہ تیری حکومت ان کے جسموں پر ہے اور ان کی حکومت ان کے دلوں پر ہے یہ سبحان سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ جی اللہ دل اللہ پر جو حکومت ہوتی ہے نا تو بندہ کھینچتا ہوا داتا کے دربار پہنچتا ہے ہاں ہاں ہاں ہاں جی دلوں پر جو حکومت ہوتی ہے نا تو بندہ ویزا لے کر بھاگتا ہوا اجمیر شریف پہنچتا ہے یہ جی دلوں پر جو حکومت ہوتی ہے نا بندہ اولیاء کرام کے درباروں میں حاصل ہے کہ ان کی حکومت ہمارے دلوں پر ہے ہم تو ان کی مزار پہ جاتے ہیں نا اولیاء کرام کی جب ہم مزار پہ جاتے ہیں تو ان کی مزار پر بھی پیٹ کرتے ہوئے کو ڈر لگتا ہے لگتا نہیں لگتا یہ جی جو صاحب مزار ہیں یہ کیا ڈر ہے یہ ڈر یہی ہے کہ ان کو پیٹھ نہ کروں ان کو پیٹھ کروں گا تو کہ مجھ سے میرا رب نہ روٹ جائے اللہ، اللہ یہ جو ڈر ہے نا یہ اچھا ڈر ہے جو پیر صاحب کے لیے آپ کے دل میں ہے یہی ماں کے لیے ہوتا ہے اور ایسا ہی ڈر ایک شہادت من اور ایک سلیقہ والی عورت کے دل میں اپنے شوہر کے لیے ہوتا ہے کہ اگر میں شوہر کی نافرمانی کر بیٹھوں گی تو میرا اللہ مجھ سے روٹ جائے گا اللہ میرا اللہ نہ یہ ڈر ہوتا ہے اور یہ کردار سے آتا ہے لیکن میں دوبارہ آس کر دیتا ہوں اگر شوہر کا کردار اچھا نہیں ہے تب بھی عورت اپنے اچھے کردار سے شوہر کا کردار اچھا بنا سکتی ہے سبحان اسلام اسلام اس کی نرمی اس کی محبت اس کا اعتماد اور اس کی دعائیں اور اس کی اس کی خدمت یہ ایک دن اس کو بدل کے رکھ دے گی یار جانور بدل جاتا ہے شوہر تو پھر بھی انسان ہے ایک سرکش گھوڑا بھی قابو آ جاتا ہے تو شور تو پھر بھی انسان ہے بیوی تو پھر بھی انسان ہے لیکن مہربانی کریں جو بھی کریں نرمی سے پیار سے محبت سے کریں ہاں جہاں اللہ کی نافرمانی دیکھے گا نا شور وہاں اس کی غیرت ایکٹیویٹ ہوگی وہاں اس کا جوش آنا وہاں اس کا اپنے اگریسو اسٹائل کا انداز اختیار کر لینا اور اللہ کی نافرمانی گھر میں نہ ہونے دینا یہ ہے اصل اس کی ایڈمنسٹریشن کی ریکوائرمنٹ یہاں اللہ کی نافرمانی سے کون ناراض ہوتا ہے یہ بتائیے کس شور کو غصہ آیا اس بات پر کہ بیوی بی نے نماز قزا کر دی غصہ اس بات پر آئے گا ٹائم پر کھانا کیوں نے تیار کیا تھا اس سے اپنی نافرمانی پر غصہ آ رہا ہے کبھی شوہر کو اللہ کی نافرمانی پر غصہ آیا وہ غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی پر اس کا جوش آنا چاہیے اور وہ جو شریح حدود ہیں وہ شریح حدود میں سختی لا کر اپنی بیوی بی اسلاح کی طرف جائے گا بیوی بی کے پاس شوہر کے لیے سختی کرنے کی کوئی صورت کوئی ایسی کلو یا کوئی ایسا سیکشن نہیں ہے وہ نہیں کر سکتی وہ دعا کرے اللہ کے حضور اور شوہر بھی اچھا سلوک کرے لیکن اب ہمارا مثالی معاشرہ یقین مانو میاں بیوی بی پر نہیں تھا تین چار سلسلے کیے تھے انتیس تیس سلسلے کے صرف تین چار سلسلے میاں بیوی پر کیے ہے سارا فیس ٹو فیس میں ہو گیا <سخن> ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں روڈ پہ بھی بہت سارے کیے کچھ اتنا کیے آپ کو نظر آئے چلو بات نہیں جی جو کسی عاشق ہو ہوگی اس سے گل کرتا جو جو بیچاروں کے ساتھ بیت رہے حال حوال بھی بات ہوتے ہیں نا کچھ بیت رہی ہوتی ہے کچھ مشاہدات بھی ہو رہے ہوتے ہیں دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں چاند دے عمران بھائی تو ایک تھوڑا سا ظاہر عید کی کل عید بھی ہے خوشی ہے تو مسائل یعنی آپ مسائل بھی بہت ڈسکس کرتے ہیں نا یہ مسئلہ وہ مسئلہ آپ بہت یعنی سارے مسائل ہی ڈسکس کرتے رہتے ہیں رمضان میں بھی کہ ابھی بھی بہت سارے مسئلے ڈسکس ہو گئے کل چاند رات ہے تو کچھ اچھی اچھی آج چاند رات اور کل عید ہے تو کچھ ایسی گفتگو بھی کر لیں کل یعنی عید ہے کہ آج جانا چاہیے کیا کرنا چاہیے میں تھوڑی آیا بات کرنے کے لیے آپ جو موضوع لیں گے گا نا اچھا تو باجی دیکھو موزوں تو آپ نے لانا ہے نا میں تو بیٹھا ہوں حاضر ہوں تو تھوڑے مسائل سے نکل کے چاند رات کی بات کر لیں میں پہلے سے باہر تو آؤ باہر آ گئے چاند رات سے جی فرمائی ہے چاند رات کو چاند رات تو آ ہے دیکھیے چاند رات ہے لوگ ظاہر سب نے کسی نے شاپنگ کر لی ہوگی کسی نے نہیں کی ہوگی جی آپ نے پتا نہیں شاپنگ کر لی ہے کہ نہیں کی بہت بہت سارے لوگوں نے شاپنگ کی ہوگی بعد میں نہیں کی ہوگی بہت سارے بہت سارے لوگ شاپنگ سینٹر میں بھی ہوں گے تو کچھ ہے نا یعنی شاپنگ کے حوالے سے بھی کچھ آپ بہت سارے مسئلے مزہ شاپنگ کے حوالے سے کچھ گا مسئل لائے لائے دیان دیان کیا مسئلہ ہے یار آپ کو کیا لینا چاہیے کیسی کرنی چاہیے وغیرہ وغیرہ کے حوالے سے بھی بات کریں نا کچھ کا سما ہے انہوں نے کہا نا تھا آپ کا تو دائرہ اتنا مختصر ہے یہ میری سجیشن ہے مطلب میں کوئی کنفرم نہیں ہوں آپ بتا سکتے ہیں اپنا دائرہ میرا دائرہ تو سننا تو برا انداز ہے بس نہیں عمران بھائی کا دائرہ مختصر نہیں ہے کیونکہ یہ ان کی ایج پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پھر یہ بزنس مین بھی ہیں یہ رہ بھی چکے ہیں پھر یہ والد بھی ہیں پھر یہ نگران شورا بھی ہیں پھر یہ دعوت اسلامی سے پہلے کے ماحول میں بھی تھے ابھی دعوت اسلامی بھی تو بہت سارے ایکسپیرئنس تو رکھتے ہوں گے اس حوالے سے چاند رات پھر کل عید تو اس حوالے سے کچھ کس طرح سیلیبریٹریٹ کرتے تھے پہلے یہ رات آپ کو لائنے کا جائزہ لیتے ہیں جی یہ جملہ حقوق بھکتے سلمان جو ہے ہے آپ بھائی جان یہ عید کے موضوع پر سوال کرنے نہیں آئے آپ جو نمائندگی صحیح نہیں ہوتی اس پر بات کرنے آئے ہیں آپ یہ ہماری یہ ہمارا حق ہے ہم پوچھیں گے کہ عید کیسے مناتے تھے اور یہ کیسے کرتے تھے آپ جو آپ آئے ہیں نا آپ آپ اس پہ بات کریں گے اس پہ بات ہے معاشرے میں ٹوٹل ویو ان کے بعد معاشرے میں آخری ایپیسوڈ جو ہے وہ عید پہ آپ نے نہیں کیا ٹھیک ہے نا آپ کو یہ مشورہ دینا چاہیے تھا خریداری پر ہوا ہے اور جو مڈل کلاس کے جو ये لوگ ہوتے ہیں انہیں جو ان کی خریداری پر کپڑے لینے نا میں نے یہاں تک کہا ہے کہ بچے نے اتنے جوڑے بنا لیے بچوں کے امی نے اتنے جوڑے بنا لیے کبھی اس آدمی سے پوچھا کہ تم نے کتنے کپڑے بنائے اللہ اللہ اللہ یہ آخری سلسلہ ہوا تھا اور اس میں جو آپ نے اس میں بھی پھر ورڈ یوں سے گا کہ آپ نے بہت ہی آئیڈیالسٹک گفٹ کی تھی کہ ہزار روپے میں بھی جوڑا بنتا ہے آج کے دور میں ہزار روپے کا جوڑا کہاں بنتا ہے بچوں کے لیے میں نے کہا تھا بچوں کے تو جوڑے بنتے ہیں بچوں کا بھی اب نہیں نہیں عورتوں کا بھی ہزار کا جوڑا بن جاتا کا بھی ہزار کا جوڑا آپ مجھے کی بات میں نے کیا شہزادہ میں نے اس وقت کیا کہا تھا کہ جیسی پوزیشن ہے ایسی مارکیٹ موجود ہے اگر آپ مہنگا لینا چاہتے تو مہنگی مارکیٹ موجود ہے اگر آپ سستا لینا چاہیے تو سستوں کی بھی مارکیٹیں موجود ہیں دیکھیے صاحب پانچ ہزار روپے میں شادی کے کپڑے بن جاتے ہیں کہاں کی بات کر رہے ہیں آپ کہیں در دن پانچ لاکھ میں نہیں بنتے بات ذہن بنانے کی ہے کال شامل کر دیں پھر آپ کی طرح کال لے یہ میسج بھی ہے ہمارے پاس ہند کے زبردست عالم ہے ڈاکٹر محمد حسین مشاہد رضوی ان کا بھی بڑا پیارا میسج ہے اور انہوں نے آخری بات جو دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ مثالی معاشرے جیسے بہترین اور عمدہ سلسلے کی پیشکش پر بات قبول فرمائیں فرمائے گاؤں سے جی اور تبارک تعالیٰ،, تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ حوصلہ افزائی فرمانے کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں مدینہ مدینہ جی کال شامل کرتے ہیں نگرانی شدہ کی بارے میں جو نگرانی شدہ کے مطلب فیس ٹو فیس بات کرنے والے ان سے ہیں یہ اپنا تجربہ بتاتا ہوں کہ نگرانی شدہ نے بولا کہ اگر آپ کوئی گھر کا دام کر لینے کیا ہے تو میں اپنا بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے ایسا ہوا کہ میں نے گھر میں لیٹ آیا اور میں نے وائف کو اٹھایا خود تو تھوڑا سا چڑچڑی نیند آ رہی ہے اٹھا دیا آپ نے پریشان اچھا پھر نیکسٹ نیکسٹ دفعہ میں نے ایسا کیا کہ میں آیا اور خود ہی بغیر خاموشی سے اپنا کام کرنے لگا کھانا کھانا نکال کے مطلب لا کے کمرے میں جا کے کھانے لگا ایک دم پارٹی اچانک سے آنکھ کھلی ایک دم گھبراہی کھڑی ہوگی آپ نے مجھے نہیں بتایا آپ آ گئے کب آئے کتنے لگے آئے سوری میں مطلب وہ کری معافی میں ہے کوئی مطلب نہیں میں نے کھا لیا تو یہ کرنے کا فائدہ ہو اور پھر جو ہے دوبارہ جب مطلب کھانے سے تاریخ ہو گئے تو پھر وہ برتن خود ہی اٹھا کے لے کے ٹھیک ہے یقین ہے آپ یہ کھا لیں طریقے سے باقی لگا گندہ پہلے جی ہاں یہ پریکٹیکل بات ہے ریئل اسٹیک ہے پریکٹیکل ہے آئیڈیالسٹ ہے ٹھیک ہے آپ کرنے پر آئیں ہمارے ساتھ بھی کوئی یہ کرنے پر گھر میں کسی کو خوشی نہیں ہوتی کہ ہم کو کر کے کام کریں تو خوشی ہوگی خوشی نہیں ہوتی مگر آپ کی عزت ہے آپ کی عزت ہے اور ویسے کوئی موقع نہیں دیتا گھر میں آپ کو کہ آپ یہ کریں نہ بچے موقع دیں گے نہ بچوں کے گھر والے کو موقع دیں گے کریں مگر آپ کریں میں یہ مشورہ دیتا ہوں آپ کریں برتن اٹھائیں دسترخوان اٹھائیں دسترخان لگائیں پانی خود بھر کے پی لیں یہ خود کام کچھ کریں اس سے باقی ایک تو ویسے گھر کے آدمی بیٹھ کے کیا کرے گا کیا ٹھانک پر ٹانگ چڑھ کے کیا بیٹھے گا آدمی سوفے پر کیا کرے گا گھر پہ جائے جا? جا? جا? گا گھر میں پہ بیٹھ گئے اب کیا کرے کریں گھر میں بھی آدمی ایکٹیوی رہے گا کبھی ادھر جائے گا ادھر جائے گا یہ کام کرے گا وہ کام کرے گا گھر میں بیٹھنے کے لیے جائے گا کیا گھر میں کیا کرتے پھر ہم لوگ بندہ آیا کام کرے گا گھر میں بیٹھے گا تھوڑی دیر ٹی وی دیکھے گا کچھ چھوٹے موٹے اس کے اپنے پینڈنگ کام ہوں گے ان کو نمٹائے گا کیا جان دے رمضان کیا جاتا ہوں سارے نگران شورا ماشاء اللہ آپ کا سلسلہ چل رہا ہے فیس ٹو فیس کی کچھ نہ کچھ برکتیں لوٹنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں آپ سے دو باتیں پوچھنی تھی ایک تو یہ کہ آج آپ کرتے کے اوپر ایک مخصوص قسم کا کچھ پہنے ہوئے ہیں یہ کیا ہے اور کیوں پہنے میں کیا مقصد ہے اس کو پہننے کا اور دوسرا یہ کہ ابھی رات کے تین بجے نام اور آپ لائیو سلسلے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو عید کی تیاری کب کریں گے خریداری کب کریں گے یا آپ کر چکے ہیں اس کی کیا ترکیب ہوگی آپ نے دوسرے اسلامیوں کو بھی بٹھائے ہوئے تو یہ بےچارے کب اپنی تیاریاں کریں گے عید کی ٹھیک ہے مجھے دعاؤں میں یاد رکھے مجھے اور میری چاندلی کو اللہ تعالی پہ برکت فرمائے مدنی چینل کو شاد و رکھیں میرے سنت کا پیزان جاری ہو ساری فرمائے اللہ خیر فرمائے ماشاء اللہ نہیں ان کو اجازت دے دیتے ہیں جب اپنی خوشی سے آئے ہوں گے اندازہ ہے اور میں نے میرے سنت کو دیکھا تو میں نے ذہن بنایا کہ آج کی رات سیلیبریٹ کرنی چاہیے کہ آج کی رات بڑی رات ہے نیلت الجائزہ ہے اس کے لیے اپنے فضائل ہیں تو اس رات کی تعظیم کی نیت سے بھی میں سلسلے میں یہ پہن کر آیا ہوں اور باقی کیا تھا میرے کپڑے تو وہ تو ہمارے جوڑے سے کرانے میں کتنی دیر لگتی ہے کُرتا ہم جوڑے جوڑے سفید کپڑے ہم کو تیاری کوئی تیاری نہیں کرنی پڑتی کوئی تیاری نہیں کرنی پڑتی وہ درد اسی کا دے دیتا ہے کپڑے پہن لیتا ہے کوئی ہے نہیں تیاری کا ٹینشن اللہ تعالیٰ خیر فرمائے دعوت اسلامی کے مدی ماحول سے کوئی استقاعم اللہ فرمائے آمد. اور ہم نے جو اچھی باتیں کی اللہ قبول کرے آمد. جو غلط باتیں ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور فجر کی نماز فیضان مدینہ میں جماعت چار بج کر چالیس منٹ ہے اور سوا چھ بجے انشاءاللہ صبح اور عید الفطر کی نماز ہے انشاءاللہ شاء فیضان مدینہ میں آمد. اللہ کریم آپ کو بھی جزاک خیر دے میرے ہمارے دیکھنے سننے والوں کو بھی اور آپ جو ہمیں سراہتے ہیں اس کو افزائی کرتے ہیں اللہ آپ کو اس کا اجر عطا کرے جی کل انشاءاللہ شاء ایک سیکوینس ہے پورا اور کل رات کو جو سلسلہ آ رہا ہے نگلانے شدہ جو سلسلہ لے کر آ رہے ہیں بڑا زبردست سلسلہ ہے اور ایسا مبارک سلسلہ ہے جس میں اسلامی بھائیوں کا بھی آمد ہونی چاہیے بابر مجیرا میں بھی خصوص رہنے والے خود بھی آئیں اپنے مدنی ملوں کو لے کر آئیں اگر آپ کے بزرگ اسلامی بھائی ہیں ان کو بھی لے کر آ سکتے ہیں اور نگران فی سوالات بھی کریں گے سوالات کے ساتھ ساتھ انعامات بھی عطا فرمائیں گے بلکہ ایک سیگمنٹ تو ایسا ہے سوالوں کے جواب دیتے جائیں اور پیارے پیارے انعامات لیتے جائیں فلاف الجنان کا پورا سیٹ یہ انشاءاللہ ملے گا اور بھی بڑی بڑی کتابیں ہیں بارشریعت کا سیٹ یہ بھی ان شاء اللہ تقسیم کیا انعامات میں جو مخت المدینہ نے اللہ شریف والے سبحان الحمد الحمدللہ وہ بھی ہم نے رکھے ہیں دینے کے لیے نارندر پاک کا بہت بڑا فریم ہے وہ بھی انشاءاللہ شاء میں پیش کیا جائے گا سوال کریں گے اور سوال کے جواب میں ملے گا ابھی تک پتا نہیں ہے کہ کل کا فیصلہ کیسے کرنا ہے مجھے بھی بتایا نہیں گیا ہے میں نے ویسے دیکھ لیا دیکھ لیا آپ نے چلو اللہ خیر خیر کرے گا کل ملتے ہیں اللہ کی رحمت سے صبح بھی نیت تو ہے آپ نے دعوت دی ہے آج سے دس تک انشاءاللہ شاء دوران اگر آ سکا تو جی بالکل نہیں یہ طے ہے آپ آ سکا صبح صبح چھ ابھی آپ کے سامنے اور سوا چھ بجے عید ہے آپ نے بھی تو خیر جاگے رہے گا ہمارے ساتھ یہ بھی مجھے ہی جاگے رہنا بھی ہمارے ساتھ صبح سلسلہ بھی کریں گے ہمت ہے ان کی تو مہاروج بھائی سلمان بھائی کے لیے بھی کوئی دو الفاظ کہہ دینا شکریہ بڑی مہربانی جزاک اللہ جی اجازت دیں بہت بہت شکریہ سلو الحبیب